دعی کربی شکی شک نہیں تھا اللہ کی قدرتوں میں بلکہ یہ کلام کو لمبا کرنا طول دینا محبت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا لمنا جال قبل اس کی تین توجیحات ہے اس سے نام پر پہلے کوئی نہیں گزرا یا اللہ نے پہلے یہ نام کسی کے لیے نہیں رکھا یا اس کا کوئی ہم صفت پہلے کوئی نہیں تھا یہ مراد ہے اور قد بلغت من الكبر یوساف العزا و المفاصل اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میرے آزائے بدن کمزور ہو چکے مفاصل اور جوڑ کمزور ہو چکے ہیں یہ جز تحصیل میں فرماتے ہیں پہلی جلسفر چار سو اٹھتر پہ وکیلا بارے کسی نے کہا یہ ایتین مبالا گا فلکیبر ہے بوڑھا ہو چکا ہوں نہایت بوڑھا کالا کا دالک تو فرمایا فرشتے نے اسی طرح رہے گا تو تو بھی بوڑا رہے گا تیری بیوی بھی بانج رہے گی کالا ربو کا ہوا علیہ فرمایا ہے تیرے رب نے یہ کام مجھ پہ ہے بہت آسان وقت خلق تو کمن قبل و تک شع اور یقیناً میں نے پیدا کیا ہے تجھے اس سے پہلے کہ نہیں تھا تو, تو کوئی چیز بھی پہلے تو تو کچھ بھی نہیں تھا آدم سے تجھے وجود میں لایا اب تیرے بیٹے کو تجھ سے پیدا کرنے والا بڑھاپے میں ہی اللہ ہے بڑھاپے میں تجھے بڑھاپے میں بیٹا دینے والا بھی اللہ قادر مطلق ہے قال رب بھی آیا تو فرمایا زکریہ علیہ السلام نے میرے رب ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی بیٹے کے پیدا ہونے کی تو فرمایا اللہ نے نشانی تیری یہ ہوگی کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں کے ساتھ تین دن رات برابر سوین حال ہے کلی ماں کی ضمیر سے اللہ تو کلی مناسا اے ہال کوزائی و لسانی ماں بھی کشائے المرضی ولا و خرصی وان تصوین صحیح تفصیر تبری نے اٹھارہویں جلسفہ ایک سو اکیاون پہ لکھا اس حال میں کہ تیرے اعضا اور تیری زبان ٹھیک ہی ہوگی اور آپ پہ کوئی مرض یا گونگا پن نہیں ہوگا آپ صحیح اور صحیح ہوں گے ٹھیک ٹھاک انت سویون صحیح سویہ تین دن رات آپ باتیں نہیں کر سکیں گے سوی یہ باتیں نہیں کر سکیں گے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ معجزتاً اور آیتن نشانی ہوگی سریال عمران میں ایام کہا تھا سلاس سیام کیونکہ وہاں عیسائیوں سے گفتگو تھی ان کا کیلنڈر یوم سے شروع ہوتا ہے یہاں مکے والوں سے گفتگو عرب کا کیلنڈر لیل سے شروع ہوتا ہے تو لیا فخر جلا قومی من المحراب تو نکل آئے زکری علیہ السلام اپنی قوم پر عبادت خانے سے محراب حرب سے ہے وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت کے ذریعے جگڑ جھگڑا کیا جاتا ہے شیطان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جگہ فا تو اشارہ کیا ان کی طرف وہی بمانے اشارہ ان سب بکرا توں کہ تم پاکی بیان کرو اللہ کی صبح اور شام نہیں ہر وقت اشارہ اس طرف کہ انبیاء کی زبان بند ہو جائے تو بیان توحید بن نہیں ہوتا پھر بھی توحید کا بیان جاری رہتا ہے زبان سے نہ ہو سکے تو ہاتھ کے اشاروں سے ان سب و بکرت اشیا علیہ السلام کے بیان کے بعد اب علیہ السلام کا بیان سنیے یا یحییٰ قل کتاب اب یا عمل کیجئے کتاب پر مضبوطی کے ساتھ عمل کی جگہ لفظ خوز خوز میں اشارہ اس طرف کہ جس طرح محسوسات اور مجسم جواہر پکڑنے سے محسوس ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کی کتاب پہ عمل ایسا کیا کرو کہ آپ کو محسوس ہو بوتن میں اشارہ تھا ہر حال میں ہر مکان پہ ہر معاملے میں ہر وقت اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرو گے کہیں بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے کیونکہ تیرے بابا نے تجھے مانگائی اسی لیے تھا انبیاء کی وراثت تو اسی سے ملتی ہے فضل کی تعبی خوا عمل کرو اللہ کی کتاب پر مضبوطی کے ساتھ وہ آتینا الحکم صبیا اور دی تھی ہم نے اس کو دانش بچپن میں ہی آتینا الحکمہ صبیہ امام نصفی حنفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں اے الفاہ مول یا ون کتاب کا فہم یا نبوت مراد ہے اس سے معمر نے فرمایا العقلو بچپن ہی میں عقل دی تھی دوسرے بچے کھیل رہے تھے تو اس کو آواز دی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ فہم تورات و الفقه یہ تورات کا فہم اور دین میں فقاحت ہے ولذالک لما دعوا الصبيان الى اللعب وهو سبي بچوں نے آواز دی یحییٰ علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے اور یہ بھی بچے تھے لکھ تو تو یحییٰ علیہ السلام نے ان دوسرے بچوں سے فرمایا ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ما خلق نہ یا ما لب خلکھ تو ہم اس لیے تو نہیں پیدا کیے گئے ہمیں اللہ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے فهم من حفاہم تواتی الفقینی اس سے مراد تورات کا فاہم اے ہے اور دین میں فقہ دین کی سمجھ بوجھ ہے آتے ناول حکم پھر قرطبی نے لکھا ہے من کرا القرآنا قبل فهو من, من اوت الحکم صبیا جس نے قرآن پڑھ لیا بلوغت سے پہلے تو فہوا ممن اوتل حکم صبیہ یہ اس میں سے ہو گیا جسے سمجھ بوجھ دے دی گئی بچپن میں ہی آتے ناہ الحکم صبیا تو دی تھی ہم نے اس کو سمجھ بوجھ فیصلے کی طاقت بچپن ہی میں وہ ناند النا وزکا اور بہت مہربان تھا ہماری طرف سے و ذکا اور بہت پاک باز تھا زکاتن تفسیر مدارک میں امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اصلاح کرنے والا تھا لوگوں کے درمیان پاک باز وقانقیہ اور تھا وہ بہت متقی اور پرہزگار بہت پرہزگار تھا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا اور احسان کرنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ اور نہیں تھا سخت نافرمان فرمان جبارن سختی کرنے والا سخت آسین نافرمان فرمان نہیں تھا وسلام اے منا علیہ سلام ہماری طرف سے اس پر سلامتی ہو آج تھے اللہ کو محتاج تھے سلام الم یوم دا سلام ہو پر اس دن جس دن یہ پیدا ہوئے ویوم تو اور جس دن یہ فوت ہوئے ویوماسو حیا اور جس دن یہ اٹھائے جائیں گے زندہ پھر قبر سے ادوار سلاسا میں اللہ کے محتاج دیکھے موت کی نسبت نبی کو یہ نبی کی خ... کہ ادب کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عین حق ہے عرود موت نبی پر ہر فرد بشر کی طرح حق ہے فِي الْكِتَابِ مریم یہ تیسرا واقعہ ہے وسقر بیان کرو ذکر بمانے بیان بیان کرو کتاب میں اور یہ پہلی آیت پہ سفیان ابنوینا کا قول ہے فرماتے ہیں او اوح شما یقون الخلقفی ثلاثتی مواتین انسان تین جگہ بہت وحشت میں ہوتا ہے تین جگہ یومبولی داعق اس دن جس دن پیدا ہو فیارانفسار جما کا نفی تو یہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو خارج اس سے کہ جس میں تھا شکا میں مادر سے نکل جائے وَيَوْمَ یوم تو اور دوسرا وہ دن ہے وحشت والا جس دن مرے فی قومن ما تو دیکھ لیتا ہے اس قوم کو جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی فرشتوں کو ویوم اور تیسرا دن وحشت والا وہ ہوگا جس دن قبروں سے اٹھائے جائے گا قبر سے اٹھائے جائے گا فیرافی مشرن عظیم تو یہ اپنے آپ کو دیکھے گا محشر عظیم میں فاکرم اللہ تعالی ہیا اللہ نے ان تین جگہ یوم ولید یوم یمو یوم یبعث حیا یہ کو دی فخص صحب السلام فحادی المواتن خاص کر دیا ان کو سلامتی کے ساتھ ان تینوں جگہوں میں صفات ان کی ذکر ہوئی ان صفات میں سے ایک صفت ہنانند تھا ہنانند کسے کہتے علی الوالدین والدین پر شفقت کرنے والا اصر توقان النف سے سمستوں میں لفی رحمتی حنان اصل میں نفس کو بچانے کو کہتے ہیں پھر اس کا استعمال رحمت میں ہونے لگا مہربان جبارن اے ظالمن فی حقوق آسیا فی حقوق اللہ حقوق الباد میں ظلم کرنے والا نہیں تھا ظالم نہیں تھا جبار جب عسیہ حقوق اللہ میں نافرمانی کرنے والا نہیں تھا اب تیسرا واقعہ وزقر الفل کتاب بیان کیجئے کتاب میں واقعہ مریم کا ہی زنتبزت بنا شرقیہ جبکہ جدا ہو گئی اپنے اہل سے مشرقی طرف مشرقی جگہ مشرق کی طرف مندونیجاب من تو پکڑ لیا ان لوگوں کے اس طرف پردہ قزائے حاجت کے لیے دور چلی گئی پردے میں اور طریقہ یہی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے پردے میں جانا چاہیے سطر فارسلنا علماء حدیث کے نزدیک اسراوی کی روایت معتبر نہیں ہے جو راستے کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کرے فارسلہ الہٰ روحانہ فتح بشرن سویا تو بھیج دیا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو جبرائیل روحانہ اضافت تشریفی ہے فتما بشرن سویا تو شکل اختیار کر دی ان مریم کے لیے بشرن سویہ ایک بشر کی برابر انسان کی شکل میں آئے قالت انی ادو برحمانی من کن کن تو بی بی مریم نے فرمایا یقیناً میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان ذات کے پاس تجھ سے رحمان کا نام لیا ان کنت تقیہ اگرچہ تو ہے متقی رحمان کی پناہی اس وقت فائدہ دیتی ہے کہ انسان متقی ہو سمرقندی لکھتے ہیں لوگ تین قسم کے ہیں ایک متقی اسے اللہ پہ ڈرایا جاتا ہے اللہ کا نام لے کے اللہ کے نام کا واسطہ دیا جاتا ہے دوسرا فاسق ہے دوسری قسم کے انسان فاسقین ہیں ان فاسقوں کو بادشاہ کے نام سے ڈرایا جاتا ہے تیسرا لوگوں میں سے منافق ہے یہ لوگوں پہ ڈرایا جاتا ہے منافق مخلوق سے ڈرتا ہے فاسق بادشاہ سے متقی اللہ سے بارالو میں سمرقن دینے کا انی اعوذ الرحمان نفی الم غیب کی مریم سے آدم امار جبریل انہوں نے جبریل کو نہیں جانا وہ جبریل صورت انسانی میں آئے اور یہ سمجھی کہ جو یہ انسان ہے ان کن تقیہ اگرچہ تو متقی ہو پھر بھی میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان زاد کے ساتھ کیونکہ ظاہری شکل و صورت نے کو کاروں کی تھی انما انا رسول ربی کے لی احابل کی غلام تو فرمایا مریم نے یقیناً میں بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کی طرف سے رب نے اس لیے بیجا لی احابل کے لام متعلق ارسلا کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا تھا کیوں اس لیے کہ بخش دے آپ کو غلامنز کیا لڑکا پاک لاب ل یہ مرسل کا کلام کلام مرسل مرسل کا کلام ہوا کرتا ہے بیجا اللہ نے تھا تو مرسل اللہ لہاب کی بخشنے والا اولاد کا بخشنے والا جبرائیل نہیں جبرائیل کا بھیجنے والا اللہ ہے وہ اولاد کے بخشنے والا ہے غالت انا یا تو فرمایا مریم نے کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا کیسے یہ کیسے ممکن ولم یم بشر اور مجھے ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے کسی بشر نے جائز طریقے سے میرا شوہر نہیں ہے خاون نہیں ہے تو میرا کیسے بیٹا ہوگا ولم اکو بگی اور نہ ہی میں بدکار ہوں کہ ناجائز طریقے سے اولاد ہو جائے میری ایسے کیسے ہو سکتا ہے قالا کردہ کے تو فرمایا فرشتے نے ایسی طرح رہ رہے گی تو پاک صاف تجھے کوئی مرد بھی ہاتھ نہیں لگائے گا قالا ربو کی ہوا علیہ فرمایا ہے تیرے رب نے یہ کام مجھ پہ بہت آسان ہے تجھے بغیر خاون کے بیٹا بخشنا اللہ کے در میں کوئی مشکل نہیں لینا جل ہوا سے اور اس لیے کہ ٹھہرا دے ہم تیرے اس بیٹے کو نشانی لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی اور رحمت منا اور رحمت ہماری طرف سے کرتبی نے لکھے من بھی جو اس پہ ایمان لیا اس کے لیے رحمت وہ کا نام رم مغویہ اور ہے یہ حکم اللہ کا ہونے والا مغویہ فیصلہ شدہ فہ تم فہملت ہو تو اٹھا دیا پیٹ میں شکم میں عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کو فن تب ازت بھی تو پر جدا ہو گئی لوگوں سے اس حمل کے ساتھ مکان قصیہ دور جگہ بس وقت نہیں لگئے تو موج ذتاً حمل آیا اور فوراََ ولادت عیسا ہوئی فہملت ف سرعت کے لیے پھر فم, فم سرعت فم کے لیے فوراً یہ سارے کام جلدی ہو گئے خلاف عادت مکان قسیہ بیت المقدس سے آٹھ میل دور بیت اللحم ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے فرمایا کان الحمل ولادت فیسا آتی ہوں یہ حمل اور ولادت ایک ہی وقت میں اس میں نو مہینے کا پیریڈ نہیں تھا وہ وجہان اس پہ دو دلائل ہیں پہلی دلیل قولو فہملت ہُو فم فن تبازت بہی پہلا فہاملت ہو فم تبازت بہی فجاحاظ فنادہ منتحت پہلی دلیل تو یہ ہے کہ سارے سکھوں کے ساتھ فا آیا ہے حملت ہوں فا فن تبزت بھی ہی فجا اہل فنا سارے کے ساتھ فا اور فا تعقیب کے لیے آتا ہے سرات کے لیے وسانی وفظ کمسل آدم انسل عیسہ آئند اللہ کمسل آدم مریم نے جنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بے اسباب بغیر کسی کے ہاتھ لگانے کے مرد کے یہ لفظ کون سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ولادت تو اس میں وقت کی ضرورت نہیں تھی یہ دو دلائل ابن عباس نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ انحمان المخازو تو لے آیا ان کو اس مریم کو در دے مخاز بچے کی ولادت کا درد علاج ان نخلتی کھجور کی ٹہنی کے پاس ایک سوکھی ہوئی ٹہنی تھی کھجور کی قالت یا تنی میں تو قبل ہادہ تو فرمایا انہوں نے ہائے ارمان میرے لیے کہ میں مر جاتی اس دن سے پہلے یہ تو جس کا دامن پاک ہو اسی کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی بات تھی بغیر شوہر کے بیٹا ہونا یہود کے معاشرے میں اتنا بڑا امتحان اللہ نے مریم سے لیا اتنا بڑا امتحان تو انہوں نے کہا ہے ارمان کہ میں مر جاتی اس دن سے پہلے وہ کن تو نسی اور ہوتی میں نسی امن بھولی بھلائی گئی بھولی بھلائی گئی ہوتی کہ کوئی مجھے یاد ہی نہ کرتا فناد عامن تحت حدیث میں آتا ہے موت کی تمنا نہ کرو تو موت کی تمنا تو ناجائز ہے یہ صرف تعصف کا کلمہ تھا بس یہ تأصف کا کلمہ کلویا یہ شریعت میں قبل لینا ہے تو آواز دی اس بی بی مریم کو جبری علیہ السلام نے اس کے نیچے سے اللہ تحظنی کہ غم گین نہ ہو قد جعلی ربو کی تحت کی سری یا یقیناً ٹھہرایا تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ, چشمہ جاری ہو گیا کیونکہ ولادت کے وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ زی علیہ کی بیجین نخلتی اور کھیچ اپنی طرف یہ سوکی پہنی ان کجور کی تو ساکالئی کے روتبن جنیا تو گرا دے گی تم پر کھجوریں تازہ تازہ رو تبنجنی تازہ کھجوریں یہ ولادت میں سہولت پیدا کرتی ہیں اور میرے شیخ شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے بچے کی ولادت کے وقت اگر عورت کو تین یا پانچ یا سات کھجوریں دی جائیں تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی اور ان کھجوروں پہ سورین شقاق کی پہلی پانچ آیتیں دم کر کے دی جائیں تو آسانی ہوگی پہلی پانچ آیتیں اور ربی ابن خیسم نے بھی کہا ہے خازن نے تیسری جلسفہ ایک سو پچاسی پہ ان کا قول ذکر کیا ہے مالن فسا خیر منررتبے نوفسا کے لیے یعنی جن کی بچے پیدا ہوں میرے نزدیک روتب کھجوروں سے زیادہ اچھی چیز دوسری کوئی نہیں ہے ولال مریض خیراسل اور کسی بیمار کے لیے شہد سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہے میرے نزدیک یہ ہر بیمار کے لیے اچھی ہے فکولی وشربی کھاؤ اور پیو وقر آئنن اور ٹھنڈا کرو اپنی آنکھوں کو اس بچے پر ماں کی آنکھیں اپنی اولاد کو دیکھنے سے خوش ہوتی ہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں فیمہ تر من البشر یا ہادن جب تُو دیکھ لے بندوں میں سے کسی ایک کو فقولی تو اشارے سے اسے بتا دینا انی نظر رحمان سومن یقیناً میں نے پکڑا ہے مہربان ذات کے لیے روزہ چپ کا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے شرائمن قبل نا میں بات نہ کرنے سے روزہ ہوا کرتا تھا پہلے فلن اکلم اليومین یومین سیاح تو بات نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان سے بھی کیوں تم بات نہ کرو تمہاری طرف سے بات کرنے والے عیسیٰ ہا گیا ہے نا؟ کیونکہ تیرا قول دلیل کے ساتھ تہمت کی ضالے عیسیٰ علیہ سلام کے قول سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا وفی دلالَنعلان تفیض الکلاملہ اس میں اشارہ بھی اس طرف ہے کہ کلام کی تفیض افضل کو یہ اولا ہے مجلس میں جو افضل ہو اسے کلام کرنے کی اجازت دی جائے وہ بات کرے گا اور عیسیٰ تو مریم سے افضل ہیں کیونکہ مریم ولیہ ہیں اور عیسیٰ نبی ہیں دوسری بات یہ کراہت تو مجادلت صفائے بے وقوفوں کے ساتھ ایسے ہی باس کرنا اور لڑنا یہ مکرو ہے وفی ان انس سکوت عن السفیہ واجب بے وقوف لوگوں سے خاموش ہونا واجب ہے بس اچھی بات یہ ہے کہ بے وقوفوں کے ساتھ بحث نہ کرو یہ قوم بے وقوفوں کی قوم تھی بنی اسرائی تو ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے بس اس میں سکوت اختیار کرنا چاہیے اور دوسرا کہ میشا علیہ السلام وہ اقوا تھے لیکون اقوا لحجیحا فی ضالت توہمتی انہاً عیسا هو المتکلم عنها لیکون اقوا لحجتها تحمت الفظ کلام کی حوالے افضل کی طرف اولا ہے فقول اشارے سے کہیے میں نے نظر پکڑی ہے مہربان ذات کے لیے روزے کی تو میں بات نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان کے ساتھ فاتد بھی ہی تحملو تو آ مریم اس بیٹے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف کے ہاتھ میں اٹھایا تھا عیسا علیہ السلام کو گود میں اٹھایا تھا قالو تو انہوں نے کہا یا مریم اے مریم لقج ان فری یقیناً تو آئی ہے ایک چیز کو فرین عظیم الشان برائی فرین بہت بڑی برائی کر کے آئی ہو کتنا بڑا برا کام تم نے کیا یا اوقتا ہارون ہارون کی بہن یہ ہارون اس کا اپنا بھائی تھا یا یہ نسبت اس ہارون علیہ السلام کی طرف ہے جو کہ بھائی تھے موس علیہ السلام کے عفت میں تو اختا ہارون اے ہارون کی طرف پاک ہم تو تجھے ہارون کی طرف پاک دامن جانتے تھے ما کانا ابو کے مراسو نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی و ماں کانت اموں کی بغیہ اور نہیں تھا تیری، نہیں تھی تیری ماں بدکار عورت تیرا باپ بھی برا نہیں تھا تیری ماں بھی اس طرح نہیں تھی تو نے کیا کر دیا فاشارت شارت تو اشارہ کیا مریم نے عیسی علیہ السلام کی طرف قالو تو ان... انہوں نے کہا کیفن کلن کا نفل مہدی صبیہ کیسے بات کریں گے ہم اس کے ساتھ جو ہو جھولے میں بچہ جھولا جھولنے والے بچے کے ساتھ ہم کیسے بات کریں گے قال انی عبد اللہ یہ بھی اسی شک میں مبتلا تھے کہ یہ جھولے میں جھولنے والا بچہ ہمارے سے کیا بات کرے گا اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گویا کر دیا کرتبی نے لکھا ہے شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی ہے چھوٹی سی جھولے میں اور فرمایا انی عبد اللہ یقیناً میں بندہ ہوں اللہ کا بندگی کرنے والا ہوں اللہ کا اور اللہ کی بندگی حلالیوں کا کام ہے صفائی بھی کر دی توحید بھی بیان کر دی کلام الملو کی ملوک الکلا میں کیا بڑی بات ہے اللہ کی توحید بیان کر کے اپنی ماں کی صفائی کر لی انبی رزین نری پزانگو کے نری کیا بڑی بات ہے جھولے میں ہے جھولے میں جھول رہے ہیں بچے ہیں پہلے دن سے اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں بندگی کرنے والا ہوں آطانی الکتاب دے دے گا اللہ مجھے کتاب و جا اور اللہ نے ٹھہرایا ہے مجھے نبی اللہ نے مجھے نبی بنایا جعلنی ماضی ہے پمان مزارے لتحق ولوق یا جعلنی ماضی اپنے معنی پر ہے اللہ نے مجھے بنایا ہے نبی یعنی نبوت نبی کی ذاتی صفت ہے وہ جھولا میں جھولے میں جھولنے والا ہو پہلے دن کا بچہ نبی ہے مودودی صاحب جو کہتے ہیں موسا علیہ السلام نے نبی ہونے سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا تھا تو نبی ہونے سے پہلے کون سا زمانہ ہے نبی تو نبی تو جھولے میں بھی نبی ہوتا ہے پہلے دن سے وجال مُبَارَكًا اور ٹھہرایا ہے اللہ نے مجھے برکتوں والا مبارکن على دین اللہ, اللہ کی دین پر مضبوط رہنے والا لینل برکت اب بمان بانس کیونکہ برکت صبات کے معنی میں ہے یا کانا یو الماس دینا الى طریق الحق تھے عیسا علیہ و اسلام کے لوگوں کو ان کا دین بتاتے تھے اور بلاتے تھے ان کو حق راہ کی طرف یہی برکت ہے یا مبارکیت الدعوات برکتی تھے لوگوں کے درمیان دعاؤں کے قبول ہونے کے اعتبار سے خطیب شربینی نے سراج المنیر میں یہ قوال ذکر کیے ہیں مبارکن ساب تنا دین اللہ کا طبی الصبات یا کان یعلم الناس دینهم و يدعوهم الى طریق الحق يا مبارکم بین الناس بی استجابت الدعوات وجعلنی مبارکاً بی زاوی نے مانا کیا معلماً للخير ارتبی نے مانا کیا ہے اے الامر بالمعروف بال عن المنکر یہ برکت ہے ہے اللہ نے مجھے معلم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا اینما کن تو جہاں کہیں بھی میں ہوں ہر جگہ تو بیان کروں گا برکتیں پھیلاؤں گا واؤسانی بسلا زکا اور اللہ نے حکم کیا ہے مجھے عبادت بدنی اور عبادت مالی کا معدوم ما تو حیا جب تک میں زندہ رہوں یہ رد ہے ان پرانے زلالت پر جو کہتے ہیں پیر کامل ہو گیا تو اب نماز ثاقت ہو گئی نہیں نہیں وہ آبودوربا کا حت یاتیا کلیقین حجر میں گزر چکا ہے بندگی کرو اپنے رب کی حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے ما تو حیا ہاں پیر کمال تک پہنچ جائے کفر میں تو بس اس سے عبادت ثابت ہو گئی یہ بات سچ ہے بان کو عبادت اور احکام کی ضرورت کیا ہے سنن دارمی میں حدیث ہے پہلی جلسف چار سو بہاسٹھ پہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ابن و آدم یَا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَتَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن سَلَاسُ انصاب جب مر جاتا ہے تو اس کی عمال منقطع ہو جاتے ہیں سواتین عملوں کے ایک علم ينتفع بھی وہ علم جو اس کی موت کے بعد لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں دوسرا او صدقت تجری لہو دوسرا صدق جاریہ اور تیسرا ولدن صالح یدعو لہو نیک باب جو اس کے لیے نیک بچہ جو اپنے باپ کے لیے دعائیں کرے تو عبادت تو معدم تو حیا ہے وبرم بھی والدتی اور نیکی کرنے والا ہوں گا اپنی ماں سے باپ تو تھا ہی نہیں وہ لم یا شقیہ اور نہیں ٹھہرایا اللہ نے مجھے سرکش بدبخت بخت جب جبارن الدی اللہ جو نصیحت بھی قبول نہ کرے ازالمول اعباد ظالم ہو بندوں کے لیے یا جبار الجاہر رب احکامی اللہ کے احکام سے جاہل اور شکی لا یقبل نسیحا جو نصیحت کو بھی قبول نہ کرے اور الراغب فی دنیا دنیا میں رغبت رکھنے والا بدبخت یا المتکبر عن عبادتی ان انکت والعیون میں امام ماوردی نے یہ سارے معنی کیے اللہ کی عبادت سے تکبر کرنے والا اللہ نے اسے نہیں ٹھہرایا تھا وسلام علیہ تینوں زمانوں میں اللہ کے محتاج سلامیتی ہو مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام من اللہ اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن جس دن میں فوت ہوں گا اس دن جب اٹھایا جاؤں گا زندہ تینوں حالتوں میں اللہ کی محتاج یہ عز المصطفین ذالک کا عیصب مریم یہ بیان تھا عیسی ابن نے مریم کا قول الحق الدیفی یم ترون بیان تھا قول تھاقول قول الحق میں کہتا ہوں کہنا حق وہ کہ اس میں لوگ شک کرتے ہیں یم ترون اس حق قول میں لوگ شک کرتے ہیں لیکن میں نے کہا وہ حق بیان میں نے کر دیا قول الحق من بن نصب تو فمانہ اقول قول الحق نصب کے ساتھ ہی مانا ہوگا میں کہتا ہوں کہنا حق وہ من قرا قول الحق ضم سے جس نے پڑا ضمہ تو مانا اس کا ہوگا ہوا قول الحق یہ حق بات ہے دا حق اوینا دا سمر قندی نے بارالعلوم میں یہ دونوں ذکر کیے دوسرے جلسفہ تین سو چوہتر میں قول الحق اے اقول قول الحق او قول الحق یعنی ہوا قول الحق الدی فی ہی ترون وہ حق بات کے اس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں ماکان اللہ یہ تقدمی يَتَّخِذَ دن اور نہیں ہے مناسب اللہ کے لیے کہ پکڑ لے نائب سبحانو پاک اللہ نائبوں سے زاقع امرن جب فیصلہ کرتا ہے اللہ کسی کام کا فنم آن فی کن تو کہہ دیتا ہے اس کو موجود ہو جاتو موجود ہو جاتا ہے وہ کام وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا کن فابد اے وقال عیسہ اور فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میرا بھی پروردیگار اور پالن ہار ہے اور تمہارا بھی پروردیگار اور پالن ہار اور مالک اور حاکم ہے فاغود ہو تو اکیلے اس ایک اللہ کی عبادت کیجیے ہاستم مستقیم یہی ہے سیدھی راہ یہ سیدھی راہ ہے ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا صراط مستقیم ہے فختلف الحضابین تو اختلاف کیا گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف سے مراد اختلاف بین الیہود ون سارا یا اختلاف بین الناصارہ نستوریہ اور ملکانیہ اور یاقوبیہ تین گروہ بن گئے تھے عیسائیوں میں تو اختلاف کر دیا گروہوں نے اپنے مابین فویل اللہدینہ کفرو من مشدی اومن عظیم تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے مم شہادی پیشی سے یومن عظیم بڑے دن کی عصم ابیم واب یا تعجب کا یا امر خوب سن لے ان کی حالت کو خوب دیکھ لے یا خوب سننے والا ہے اللہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اللہ ان کی حالت کو یوم یا اس دن جب کہ یہ آ جائیں گے ہمارے پاس لاکن ظالم الومفی ظلالم الدین لیکن ظالم آج کے دن گمراہی ظاہر میں ہے فی ضلع حسرت اور ڈرا سے افسوس کے دن سے الامر جبکہ فیصلہ ہو جائے گا اللہ کے حکم کا غفلتی اور یہ ہیں غفلت میں وهم لا اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے حسرت کا دن حدیث ہے ترمیزی میں سراج المنیر میں خطیب صاحب نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ماہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں ہے کوئی ایک بھی جو موت مرتا ہے فوت ہوتا ہے الا ندیما مگر ندامت اور پشیمانی کرتا ہے قالو وما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ اللہ تو سے صحابہ نے عارض کیا وما ماں نہ دمہ رسول اللہ اللہ کے نبی اس مرنے والے کی کیا ندامت ہوتی ہے قال نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام اگر یہ نیک آدمی ہو تو ندما اللہ یونہ ازدادا کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کہ کی وہ ان کا نام اگر یہ برا آدمی ہو برائیاں کرنے والا ہو تو ندما اللہ یونا نزاں تو یہ نادم ہوتا ہے افسوس کرتا ہے اور مان کرتا ہے کہ اس سے کیوں یہ کیوں برائیوں سے نکلا نہیں ہر انسان افسوس کرتا ہے قرآن نے بھی افسوس ذکر کیے ہیں کافروں کا افسوس ہے سورہ حجر میں چودویں سپارے کی پہلی آیت یود مائے کفروا لو کانوا مسلمین کافر اور مجرم افسوس کریں گے ہائے ارمان کے یہ مسلمان ہوتے اور مومن مسلمان افسوس کرے گا ہائے کہ میں نیکیاں زیادہ کرتا فاسق اور فاجر افسوس کرے گا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور اس سے گوش نوچے گا اور کہ گیا لہ تنی تختما اور رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی فلان خلیلا انیسویں پارے کا پہلا صفا ہے سری اور افسوس کریں گے قران کو نہ سننے والے سورہ ملک میں ان کا افسوس ہے لو کن نسمعو و اناقل ما کننا في اصحاب السعير تو ہر کسی کا اپنا افسوس ہے اسی لیے قیامت کو افسوس کا دن کا گیا وہم فی غفلت نور غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اننا نحنو ندسول ارد و من علیھا و الینا یرجعون یقینا ہم ہم میراث میں لیتے ہیں زمین کو اور لے لیں گے میراث میں اس کو بھی جو کہ زمین کے اوپر ہے اور ہماری طرف واپس کر دیے جائیں گے سب سب نے ابن مسعود سے روایت کی ہے گیارہویں جلسفہ ایک سو نو پہ ان کالم امن احدین یتخل اللہ رل بیت الفل جنا فسر علیہ نہیں ہے کوئی بھی آدمی جو جہنم میں جائے مگر اس کا ایک گھر ہوگا جنت میں جس کے پیچھے وہ حسرت کرے گا اور ابو حرا کی روایت بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا احد الجنت ورام قده من النار ولو جنت میں کوئی نہیں داخل ہوتا مگر اسے دکھا دیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں کہ اگر وہ برائیاں کرتا تو تمہاری یہ جگہ تھی لیکن تم ایک تھا تو جنت پہنچ گیا اس لیے یہ دکھایا جاتا ہے جنم کا مقعد کی شکر زیادہ کرے ولایت خلنار احد الا اور مقدہ من الجنت اور جہنم میں کوئی نہیں جاتا مگر اسے جنت والا ٹھکانہ اور گھر دکھا دیا جاتا ہے کیوں لو احسن ليكون عليه حسره ليكون عليه حسره اگر یہ نیکیان کرتا تو یہ مقام جنت کا اس کا ہوتا یہ جنت والا مقام اسے اس لیے دکھایا گیا کہ اس کے اوپر بہت حسرت ہو وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُمِنُونَ سراج المنیر میں خطیف صاحب نے لکھا ہے دوسری جلس فچار سو میں فرمایا جملتانی حالیتانی من, من الزمیر المستطر فی قولی فی ظلال مبین استقر فی ظلال مبین علا ہاتین الحالتین السیاتین یہ لوگ گمراہی میں ہیں ظاہر اے اس فی ظلال المبین کیوں اس وجہ سے کہ ان کی یہ دو بری حالتیں تھی یہ دو بری حالتیں تھیں ایک وہم فی غفلتن اور دوسری وہ لایومین یہ ایمان نہیں لاتے تھے نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں ان کے بارے میں تین فرقے بنے ایک یہود جو بری نسبتیں کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہود معاض اللہ ولد الزنا کہتے تھے دوسرے نصارہ جو خدائی کا درجہ دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اور تیسرے مسلمان جو عیسیٰ کو عبد اللہ و رسولی ہی کہتے ہیں علی کے بارے میں بھی شیعہ لوگ ان کو داتا اور مشکل کو شاہ کہتے ہیں روافظ خوارج ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں اور اہل سنت وال ان کے بارے میں تعریف اور عزت اور احترام والا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن وہ کا مقام نہیں دیتے عبد الرحمان ابن ملجم کے اشعار ظالم نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو پھر اس نے کے بارے میں اشعار پڑھے یومن فاحصب اوفل بریت اللہ میزانہ اے متقی کی وار تو نے اس وار کرنے سے ارادہ نہیں کیا تھا مگر اس بات کا کہ تو ذیل ذات کے پاس قریب ہو جائے رضامندی کے اعتبار سے اور میں جب اس دن کو یاد کرتا ہوں جس دن تو نے علی کو قتل کیا تھا تو گمان کرتا ہوں کہ تیرا درجہ میزان میں بہت اونچا ہوگا بھاری ہوگا اس کا جواب پھر کیا گیا یا من شقی ما اراد اللہ الا اب عند ان د انی لاز اشقل بریند اللہ اے شقی کی وار جو علی پہ ہوئی تھی رضی اللہ عنہ اس شقی بدبخت نے علی رضی اللہ عنہ عنہ پہ وار کیا تھا میں جب اس دن کو دیکھ سو یاد تم تو مجھے اللہ علی ابلغند عرش غذبانہ تیرا ارادہ نہیں تھا مگر عرش کے مالک کے ہاں غذب اور قہر کا حاصل کرنے کا جب میں اس دن کو یاد کرتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ وہ دن اشقل برعیت عند اللہ میزانہ تو بہت شکی ہوگا ساری مخلوق سے اللہ کے ہاں میزان میں تیرا بہت برا انجام ہے تو یہ دو فرقے تھے تین فرقے عیسیٰ کے بارے میں تو علی کے بارے میں بھی رضی اللہ تعالیٰ اب پانچواں واقعہ وس فل کی تحوی ابراہیم یاد کیجئے کتاب میں حالت ابراہیم علیہ السلام کی ان نبو کا نبی صدیقی یقیناً یہ تھے سچے نبی جب فرما سچے تھے تو وہ حدیث میں جو آتا ہے صلاح سک تین جھوٹ جو بولے تھے اصل میں وہ جھوٹ نہیں تھے وہ توریہ زومانی کلام تھے ہمیشہ دو ٹوک بات کی مگر تین مقامات پہ توریہ کیا زومانی کلام کیا ایک اختی اخت بمان مثل سارا بی بی کے بارے میں فرعون سے کہا تھا دوسرا انی سقیم قوم سے کہا تھا سقیم بیماری روحانی دل کا حفغان اور افسوس اور غم مراد ہے اور تیسرا تیسری بات جو کہی تھی کہ بل فعل کبھی روم ہادا تو در ہم توجیحاد کر دیں گے یہ کام اسی نے کیا ہے جو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے اور مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کبیر ان کا یہ کھڑا ہے نا اس سے پوچھو نا بڑے خدا سے کس نے کیا یہ تو یہ قذب نہیں ہے یہ توریہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں چار خطابات ہیں ان کے باپ کے ساتھ ابراہیم کی عبادت بھی کی گئی ہے تو چار خطابات دیکھے پہلا خطاب یابت ولا متعبدمال ولاب سرولاکش عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو سننے والا دیکھنے والا اور فائدہ دینے والا ہے اور تمہارے یہ معبودین مردے یہ نہیں سنتے نہ دیکھتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں دوسرا خطاب قد قدجانی من العلم کثرات فَاتَّبِعْنِي عنی اہدی کا یعنی توحید کے بعد اتباع رسول ہے فتب علم سے مرادل میں خاص وہی ہے اور تیسرا خطاب لم لَا تابودی الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ آسیہ چوتھا خطاب عذاب من یابت آزاب یہ کامل بیان ہے پہلے توحید تر اتباع سنت پھر غیر کی اتباع سے منع اور آخر میں تخویف دی کامل کامل بیان کیا مکمل بس قرفیل کتاب ابراہیم یاد کرو کتاب میں واقع ابراہیم علیہ السلام کا یقیناً ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے اللہ کے اس قال علی ابھی ہی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم والد سے باپ سے یا ابتی تے میرے بابا جان اخلاق نرم مسئلہ گرم لما ما لا يسمع ولا مالا سرونی کش کیوں عبادت کرتے ہے اس کی جو نہیں سن سکتے نفی سما کیا پہلے غیر اللہ سے بغیر اسباب کے سننے والا تو اللہ ہے مردے کیا سے سنیں گے اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں آپ کو کسی چیز کا یا بت جانی مین العلمی اے بابا جی یقینا آئی ہے میرے پاس من العلم دلیل سے ما وہ دلیل لمیا تک جو آپ کے پاس نہیں آئی فتبی میری تابے داری کیجیے میں دکھا دوں گا آپ کو سیدھی راہ تابد اے بابا جی عبادت اور بندگی نہ کیجئے شیطان کی رحمانحمان یقین شیتان مہربان ذات سے ہے نافرمان یا بین خا فسک عذاب من الرحمان اے بابا جی یقینا میں ڈرتا ہوں کہ پہنچ جائے گا آپ کو آذاب میں ربان زاد کی طرف سے فتقون علی ولیہ تو ہو جائیں گے آپ شیطان کے دوست ولیہ نے قرین فرنار ابن جوزی مانا کرتے حزاد المسیر میں دوست بن جائیں گے شیطان کی جہنم میں قرین ہو جائیں گے انت عن علی ہتیا ابراہیم رغیب کا سلا عن آئے تو مانا بے شوق اور بے رغبت ہونا <تصفح> کہا اس باپ نے آیا تو پھرتا ہے؟ تو پھرتا پھرتا ہے ہے میرے علیہ سے ارجمنا کا اگر تنا نہ ہوا اس باتوں سے اس بیانے توحید سے لرجمنا کا تو خام خامے سمسار کر دوں گا تم کو پتھر پتروں سے کر دوں اور جدا ہو جا میرے سے بہت زمانہ اے دہرن بہت زمانہ جیلن سلام تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام ہو تجھ پر سلام اور متارکت اسے کہتے ہیں اے لا کبھی میں اس کے بعد تجھے کچھ نہیں کہوں گا میری تو تیری اب نہیں بنتی تھی بائی کاٹ ہے سلامک جیسے ہمارے پشتوں میں بھی کہتے ہیں لس لیش لیشتے سلام دے سل لیش داغا سلام دے داغ سرب ربی جلدی ہے کہ بخش مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے سلام کے متعدد معنی ہم نے ذکر کیے تھے سلام متارکت یہاں جو یہاں ہے سورہ نام چو نمبر آیت میں بھی ہے اسی طرح سلام ترہیب کا خوشام کا سورہ راد آیت نمبر چوبیس میں اور سورے فرقان آیت نمبر ترسٹھ میں سلام بمانے بیان توحید سرے نور میں سلام بمانے تحفہ سر یاسین کی 28 نمبر آیت سلام بمانے مبارکباد سور صافات اور سلام بمانے دعا سر نمل کی آیت نمبر انسٹھ تو یہاں متارکت کا سلام ساز تغفرو یعنی اسباب مغفرت ہدایت طلب کروں گا تیرے لیے ربی اپنے رب سے ان نبو کا نبی حفیعہ یقیناً میرا اللہ مجھ پہ بہت مہربان ہے وا تزل کم و مدون اور میں جدا ہو گیا تم سے اور ان سے جن کو تم پکارتے ہو ماس وا دبی اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو آسا اللہ دعا ربی شکیا قریب ہے کہ میں نہ ہو جاؤں اپنے رب کی پکار میں نہ امید بدبخت فلم و ما من دونہ مندون بائکاٹ کر دیا جب جدا ہو گئے ان مشرقوں سے اور ان سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا و حبنالو ساخ تو بخش دیا ہم نے ان کو اسحاخ علیہ السلام بروں کو چھوڑ دو تو نیک اچھے اللہ تمہیں دے دے گا و اور یعقوب علیہ السلام پوتا و کلن جالنا نبی اور ان سب کو ٹھہرایا تھا ہم نے نبی وہ حبنالر رحمتی اور بخشا تھا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بخش تھا لہم ہم نے ان کو من رحمتی اپنی رحمت میں سے یعنی پیغمبری دی تھی وہ جالنا لہم لسان علی اور ٹھرائی تھی ہم نے ان کے لیے لسان زبان سچی انچی لسان یا ذکر سچ کا علی فی الكتاب تھا یہ چھٹا واقعہ اور یاد کیجئے کتاب میں حالت مس علیہ السلام کی نہوکانہ یقینا تھے یہ علیہ السلام خالص کئے گئے مخلصن بفتح علام بمانے معصوم عن شر کی ولقفر و کو کفر سے پاک یا مخلصن بکسر اللہ اخلاص والا مخلص اے اخلاص التوحید للہ تعالی اللہ تعالی والعبادہ اللہ کے لیے توحید کو خالص کرنے والا اور عبادت کو خالص کرنے والا یا مخلص مختاراََ اختار اللہ تعالیٰ وصطفی اللہ نے ان کو مختار کیا تھا مختاراً اختار اللہ تعالیٰ چنا تھا اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اپنی توحید کے لیے تو یہ مخلص تھے چنے ہوئے تھے معصومانشر کی والکفر تھے وکانا رسول النبی اور تھے رسول اور نبی ہم نے اس, کی اس کا بیان کیا رسول اور نبی کا فرق ونا دے نہ ہوں من جانبر اور آواز دی تھی ہم نے ان کو من جانب تورمانی کوہ تور کی دائیں طرف سے وقر نہ اور نزدیک کیا تھا ہم نے ان کو رازدار اے ان کو حسم آ سریر القلم اللہ نے اتنا نزدیک کیا تھا علیہ السلام کو کہ وہ قلم کے لکھنے کی آواز سریر القلم بھی سنتے تھے حیثت وہ تورات فلاح اللہ جب تختیوں میں ایک تورات لکھی جاتی تھی یا کرب نہ ہُ نجیا انجے نہ ہوں ان کو ہم نے نزدیک کیا تھا اپنے نجی نجات دیت دی تھی ہم نے نجی نجات دیتے ہوئے منادائی ان کے دشمنوں سے سراج المنیر میں دوسری جلسفہ چار سو بتیس رحمت نبی اور بخشا تھا ہم نے اس کو اپنی رحمت سے آٹھواں واقع ساتواں ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو گیا یاد کرو کتاب میں حالت اسماعیل علیہ السلام کی یقیناً یہ سچے تھے سعد کلواد سچ کرنے والے تھے وعدے کا ایک آدمی سے وعدہ کیا تو تین دن اس کے انتظار میں کھڑے رہے لیکن اس میں نظر ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ باب سے کہا تھا سچ جی دنیا انشاءاللہ اللہ میرت صابرین تو اس وعدے کو پورا کر دیا صبر کیا تفسیر مدارک میں امام نصفی نے اسی وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے زبی اللہ کا زبح کے وقت جو اللہ سے جو اپنے باپ سے وعدہ تھا سعد کلواد اور تھے یہ اسماعیل علیہ السلام رسول اور نبی رسول ان کو کہا گیا یہ نئی شریعت تو لے کے نہیں آئے تھے وہ کا نیامرہ بلا تھکا اور تھے اسماعیل علیہ السلام کے حکم کرتے تھے اپنے اہل کو نماز اور زکوۃ کا وہ کان ربی ہی اور تھے یہ اپنے رب کے ہاں پسند وس قرفل کتاب اور یاد کیجئے کتاب میں وہا واقعہ ادری علیہ السلام کا ادری علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیغمبر تھے بہتر قول یہی ہے قرطبی فرماتے ہیں دوسرے اقوال بھی ہے ایسے مشہور تو یہ ہے کہ ادری نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں لیکن بہتر قول یہ ہے قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں پیغمبر تھے اور ادریس وجہ تسمیہ علی دراستہ الكتاب کتاب کتاب بہت پڑھا کرتے تھے مہراج کی رات چوتھے آسمان پہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی انمارک ابن ساسہ رضی اللہ تعالی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو رآ ادریس فی فی بخاری کی روایت چوتھے آسمان دیکھے مراحلہ کیونکہ نماز تمام عبادات میں اونچی عبادت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول معت امام مالک میں ذکر ہے دوسری جلسفن پہ کہ عمر اپنے عمال کو لکھا کرتے تھے گورنروں کو کتھب و الاسلامن حفیظ و حافظ علیہ فقت حفیظہ فلما سواہ ازیا او دیکھو تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک اہم کام نماز ہے جس نے نماز کی حفاظت اور نگہبانی کی اور اس پر قائم دائم رہا تو اس نے سارے دین کی حفاظت کر دی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو یہ نماز کے علاوہ دوسرے دین کو بہت ضائع کرنے والا ہوگا یاد کیجئے کتاب میں حالت اور واقعہ ادری صلی السلام کا یقیناً یہ سچا نبی تھا اور اٹھایا تھا ہم نے اس کو مکان علی یا اونچے درجے میں اور ہو ابن جزی تحصیل میں کہتے ہیں رفاہل سمائی و ہونا کم آتا آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہیں فوت ہو گئے اب وہ اسرائیلیات ہیں کہ ادری صلی السلام کی یاری تھی فرشتے کے ساتھ تو ان سے کہا کہ مجھے جنت کی سیر کراؤ جنت میں گئے فرشتے نے کہا اگر جب لے گیا تو واپس نہیں آو گے ان کا وعدہ کرتا ہوں آؤں گا جب گئے تو نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن وعدہ پورا کرنے کے لیے نکلے اور چپل چھوڑ دیے تو جو چپل وہاں چھوڑ دیے نکل آئے باہر تو کہو ہو میرے چپل رہ گئے پھر اندر چلے گئے تو جب اندر گئے تو واپس فرشتے نے کہا اب نکلو نا تو کہا اب تو نہیں آنا کیا وعدہ کیا تھا کہ وعدہ تو پورا کر لیا میں پہلے تو نکل آیا تھا اب دوسری بار تو میں نے وعدہ نہیں کیا تھا آنے کے وقت اب میں نے جنت سے نہیں جانا تو اب جنت میں ہی ہیں جنتیوں کے کپڑے سی رہے ہیں یہ بالکل اسرائیلیات میں سے ہیں <تصفح> ہی <تصفح> <عسو> یاد کیجئے کتاب میں واقعہ ادری صلی اللہ علیہ السّلام کا یقینا یہ سچے نبی تھے اور افانہ علی اور اٹھایا تھا ہم نے ان کو اونچے درجے پر الائی الذین نام اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہے کہ نام کیا تھا اللہ نے ان پر من النبی بیا میں سے من منظوری آدم, آدم کی اولاد میں سے تھے کی اولاد میں سے تھے جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ منظریت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یعقوب علیہ السلام اسرائیل کی اولاد میں سے وہ ممن حدینا وشتبینا اور اس سے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی اور چنا تھا ہم نے اداۃُ اللہ علیہ آیا تو رحمانی خروس جدوکیا جب پڑی جاتی تھی ان پر آئے تھے رحمان ذات کی تو گر جاتے تھے سجدہ کرتے ہوئے او بکیا اور روتے ہوئے فر خلا فہم بادم خلفن یہ وہم کا جواب ہے تو پیچھے آ گئے ان کے بعد اہل جان نشین خلفن لام کے سکون کے ساتھ بمانے اہل جان نشین رضاسلا تھا انہوں نے ضائع کر دی نماز یعنی دین اضاء الصلاطہ تاخیر عان الاوقات یاضاء الصلاط ترک الصلاط من اضاء صلاطف الما سوا اضیا دین برباد کر دیا وط تباشہواتی اور تابیداری کی انہوں نے خواہشات کی فسو فی الق جلدی ہے کہ گرا دیے جائیں گے سخ مقام میں غیا غین ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے فرمات الغ وادن فی جہنما یہ جہنم میں ایک وادی ہے وکیل مانا غی السران خسران کے معنی میں غی بمان خسران دیکھو آیت میں چار آبا ذکر ہوئے پہلے آیت نمبر اٹھاون میں چار آبا آدم نوح ابراہیم اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام یہ چاروں انبیاء کے اور انسانیت کے آبا ہے اللہ فسو فعل اللہ علیہ ترغیب الت توبہ ہے مگر وہ کہ جس نے توبہ کر دی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا اس نے عمل نے کو فولا قید حلون یہ لوگ داخل کر دیے جائیں گے جنت میں ولا ظلم اور اس ظلم نہیں کیا جائے گا ان سے ذرہ بھی تھوڑا سا ظلم بھی ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جنات ان کو داخل دا کر دیا جائے گا یہ جنات عدن پہلے الجنہ سے بدل ہے جنت میں جنتوں میں ہمیشگ گیری کی اللّی وہ جنت وعد الرحمن و کے وعدہ کیا ہے رحمان ذات نے اپنے بندوں کے ساتھ اس کا نادیدہ دیدہ انََ کا نادیا یقینا شان یہ ہے اللہ کا وعدہ آنے والا ہے لا نہ فی ہا لغ نہیں سنیں گے اس جنت میں لغوان بری بات اللہ سلاما مگر سنیں گے سلامتی کی بات وم رسق وم فى ہا ہوں اور ان کے ليے ان کا رزق ہوگا اس جنت میں صبح اور شام اور کہا جائے گا ان کو تلكل جنت الطيى نورس و منعباد نہ امن قانت یہ جنت ہے وہ کہ ہم میراث میں دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو کا نتقیا جو ہو متقی اور پرہیزگار و مانت اللہ بھی امریک اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سر مریم کا اس میں آسمانی مخلوق کی عاجزی ذکر ہو رہی ہے آسمانی مخلوق کی عاجزی نبی علیہ السلاۃ وسلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا تھا بخاری شریف میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حما سے ہے کہ حضرت نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا تھا ما یم ناؤکان تضوراناک سرم امان تزوران کیا وجہ ہے جبریل کے تو ہمارے پاس بار بار نہیں آتا زیادہ نہیں آتا اس سے جو تم آتے ہو جلدی جلدی آیا کرو تو یہ آیت نازل ہوئی جبریل نے فرمایا مانا تھا نزول اللہ بھی امرک ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہو مابینہ عیدینہ اس اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو ہم سے پہلے تھا مابین ایدینہ کنایا ہے اختیار کلی سے وماں خلفنا اور وہ جو ہم سے بعد ہوگا گا و مابین اور اختیار اس کا جو اس کے درمیان ہے وما ماں کانا ربو کا نسیہ اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا کسی کو بھی رب السماوات سماوتی ولاد اللہ مالک ہے آسمان اور زمینوں کا اور اس کا جو اس کے درمیان ہے اسمان اور زمینوں کے درمیان فا بدھ ہو عبادت ہی تو اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو اور مضبوط ہو جاؤ اللہ کی عبادت کو ہل تالم الہ سمیات جانتا ہے اللہ کے لیے کوئی ہم نام اے مس مثلا ابن عباس فرماتے یا ہل تالم اللہ غیر غیر اللہ غیر اللہ آئے تو کسی کو ایسے جانتا ہے جس کا نام اللہ ہو اللہ کے سوا یا تفسیر خازن نے تیسری جلسفہ ایک سو تریان میں, میں اپنے عباس سے نقل کیا ہے لئے صاحب رحمان غیر رہ تقد اللہ کے سوا ابن کثیر نے پانچویں جلسفہ دو سو پچاس میں بھی لکھا ہے اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہیں کہا جائے گا کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے پاک ہل تالم ال سمی وقول انسان اور کہے گا منکر انسانی زجر بنکال قیامت ہے اے ل لسوف کہتا ہے منکر انسان آیا جب میں مر جاؤں لسوف او خرج تو خام, خام پھر میں جلدی ہے کہ اٹھایا جاؤں گا زندہ پھر مجھے زندہ کر دیا جائے گا پھر اٹھایا جاؤں گا عجیب بات ہے کہتے ہیں عجیب بات ہے اول اسکول انسان آیا نہیں یاد کرتا انسان انا خلق نہ ہوں ان کے یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے اس کو اس سے پہلے والم یا کشب بھی کل نا شورن تو قسم ہے تیرے رب کی خامخواہ جمع کر دیں گے ہم اس کو و شاطینوں اور شیتانوں کو جسی تو پھر خامخوا حاضر کر دیں گے ان کو جہنم کے ارد گرد اون دھے منہ یہ ہے جسی یا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے جماعات ان, ان کو گرو گرو جماعت جماعت داخل کریں گے جہنم میں قیل علی قلع جاسینا جاسینا یہ علی الرکب یہ اپنے گوڑوں پہ پھیریں گے مکان کی تنگی کی وجہ سے جگہ تھوڑی ہوگی تو یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے یا جس یا انلبار کا رقبتی رقبت سورت کا کسورت ذلیل خاجر نے تیسری جل صفحہ سترانوے میں فرمایا یہ اب دب پخبل ضم گنان پروتھو د د سورت پشاند سورت د زلیل بئی جس یا دامانل سملا شی آتن شدر تو پھر خام خام نکال دیں گے ہر ایک گروہ سے شیعہ الجماۃ المتف... متفقت علی المرن شیخ ولی اللہ قابل گرامی رحم اللہ فرمائے ہیں شیعہ کیسے کہتے الجماۃ المتفقت المرن اس جماعت کو جو ایک کام پہ متفق ہو جاؤں انہیں شیعہ کہتے ہیں پھر اٹھا دیں گے نکال دیں گے ہم ہر ایک گروہ سے ایو ہما علی اللہ رحمان کی کون سے ان میں سے بہت سخت تھا مہربان ذات پر نافرمانی فرمانی کے اعتبار سے سمل عالم و بال لدینہ ہم اولا باسلیہ تو پھر خام ہم خوب جاننے والے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ حقدار ہیں اس جہنم میں سلی یا داخل ہونے کے جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم جانتے ہیں وہی منکم اللہ وار اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر داخل ہونے والا ہے جہنم کو اس کی چند توجی ہے ایک خطاب عام ہے اور ورود بمانے دخول ہے جیسے سورہ انبیاء کی اٹھانوے ننانوے نمبر آئے تھا متقیوں کا داخلہ جہنم میں بطور سیر ہوگا یہ دیکھیں گے جہنم میں جائیں گے دیکھیں گے جہنم کو شعب ایمان میں پہلی جل صفہ پانچ سو بہتر پہ حدیث ہے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ. میں نے سنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول نبی علیہ السلام نے فرمایا تا الورود والدخولو ورود سے مراد دخول ہے لا اب بر ولا ولا الا راخل نہیں باقی رہے گا کوئی نیک اور نہ کوئی برا مگر سب جہنم میں جائیں گے فتقو نہ علمنی نہ بردن تو جہنم مومنوں پہ ٹھنڈی ہو جائے گی وہ سلامت سلامتی والی ہوگی کماکا نہ تالا ابراہیم جیسے ابراہیم پیاگ سلامتی والی بنی حتہ ان او قال علی جہنما زی جن ممبردی ہم کہا جائے گا جہنم کو آگ کو زجی من ممبردی ہم نرم ہو جا ان پہ ٹھنڈی ہو جا شاب المان مہربان تو ایک تو جی سب جائیں گے خطاب عام ہے لیکن متقیوں کا داخلہ بطور سیر ہوگا دیکھیں گے جہنم کو دیکھنے کے لیے صرف جائیں گے دوسری توجی خطاب عام ہے اور عرود بمانے گزرنے کے ہے ورود کا معنی گزرنا نہیں ہے نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر سب گزریں گے جہنم پر پلے سراج سور قصص آیت نمبر 23 میں آ جائے گا ان اور تیسری توجی خطاب خاص ہے مراد اس سے سرکش ہے پہلے والے سرکشوں کا ذکر ہو رہا ہے پہلے سے تو نہیں ہے تم میں سے ہو سرکش ہو کوئی بھی مگر اللہ واردو ہا مگر سب کے سب تم جاؤ گے جہنم میں کانا نا اللہ ربی کا حتم مغزیہ ہے یہ تیرے رب پہ وعدہ حتمی مغزیہ فیصلہ کیا گیا سمتی نت تکو پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا شرک سے وہ نظر ظالمی نہ فی ہا اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس جہنم میں اونجھے مونگرے الت جہنم کے دخول کی وح دات آیات نا بینا تی زجر بےکار ہے اور جب پڑی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں واضح واضح دینا کفردین تو کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ای الفریقین قین خیر کون سا دو گروہوں میں سے بہتر ہے مقامن رہنے کے اعتبار سے اس کا گھر عالی شان ہے واحن اور بہت خوبصورت ہے مجلس کے اعتبار سے کس کے دوست کرنل اور جرنل ہیں اور افسر ہیں و کم اہلک نا قبلوں تخیف ہے کتنے زیاد حالات کیے ہم نے ان سے پہلے من قرن زمانے والوں میں سے ہم احسن وا سا سنوریا کہ وہ بہت خوبصورت تھے سامان کے اعتبار سے ورين اور نمائش کے اعتبار سے اثاثن اموال ام و متان وکيلا احسن و سيبم و لباسن كس اچھے ہیں قل من كا نہ پھر دلالتى دیجئے جو کوئی بھی ہو گمراہی میں فليم دلحمان و مدہ تو مہلت دیتا ہے اس کو مہربان ذات مہلت دینا فلیم دمر انشا نے خبر ہے محلت دیتا ہے اس کو یا زیادہ کرتا ہے اس کو رحمان ذات محلت دینا حتّہ ادارہ و حتی کہ جب یہ دیکھ لے مایواد وہ جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے املاب آزاب و اما قیامت مَنْ عالم ہوا مَكَانًا مکان فندہ تو جلدی ہے کہ جان لیں گے یہ اس کو کہ تھا وہ بدر مکانن درجے کے اعتبار سے و اضاف اور بہت کمزور لشکر کے اعتبار سے ابشارت اب وہ یزید اللہ الدین اور زیادہ کر دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت طلب کی تھی ان کے لیے اللہ زیادہ کر دے گا ہدا, ہدا ہدایت وباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے نیک عند الخیر کا صواب خیرمردا بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے افرائیتی کا فربیاتینہ اب زجر ان کو جو اللہ کے درمار میں بڑائی کا سبب مال کو جانتے ہیں افرائیتی کا فربیات آیت تم نے دیکھا ہے اس کو جس نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں پر بخاری میں حدیث ہے حضرت خباب نے آس ابن وائل کے پاس مزدوری کی تو آس سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی مزدوری کی جو لہاری کی تھی مزدوری مانگی اس نے کہا نہیں دیتا حتیٰ کہ تم محمد پہ کفر کرو تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کفر نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم مر جاؤ پھر زندہ ہو جاؤ تو آس نے کہا اچھا پھر زندہ ہوں گا تو پھر تمہاری مزدوری بھی دے دوں گا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں افرائی تل آیتوں دیکھتا ہے اس بدبخ قرطبی نے لکھا آیت کو عموم پر حمل کر دو فقالت وقال وکال نقمت على دین یابائی وائیبادت الوسانی تو اللہ مجھے دنیا دے گا تو آخرت بھی میری اچھی سوارے گا آیتوں نے دیکھا ہے اس کو جس نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں پر اور کہتا ہے کہ خام خا دے دے دیا گیا ہے اس کو مال اور اولاد اتلاع الغیب یا دے دیا جائے گا پھر بھی آئیے متلا ہوا ہے غیب پر اللہ کے علم سے اس کو کیا خبر ہوئی اَمِتْتَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدَا یا اس نے پکڑا ہے رحمان ذات کے ساتھ وعدہ عہدن قطادہ اور سوری صفیان سوری فرماتے ہیں عہدن عملن صالحن اس نے نیک عمل کیا ہے کہ اللہ اس کی آخرت سوار دے گا یا عہدن قیلہ هو التوحید اس نے توحید کا وعدہ اب نبھایا ہے کہ اللہ اس کی آخرت کو سوار گا یا عہدن قیلہ هو من الوعد یہ وعد سے ہے قال الکلبی عہد اللہ تعالی اَن ي آیا اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اسے جنت میں لے جائے گا نہیں نہیں کلّا کبھی نہیں کلّا قرآن میں تینتیس بار آیا ہے یہ پہلی بار ہے پلم بلاغا القرآن النصف یدکر فشد الکلام فقال کل آدھا قرآن پڑھ لیا گیا اور اب بھی اگر نصیحت کسی نے قبول نہیں کی تو اللہ نے اپنے کلام کو سخت کر دیا کلّا تینتیس بار ہے اس کے بعد اس سمیت بتیس اس کے بعد بتیس بار اس سمیت تینتیس ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے کلّا ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنت میں لے جائے گا ہر حال میں نہیں نہیں سنک تو یقول جلدی ہے کہ ہم لکھتے ہیں وہ جو یہ کہتا ہے و نا مدو لہو من آزاب مدہ اور ہم تیار کرتے ہیں اس کے لیے عذاب سے تیار کرنا اس کے لیے ہم عذاب تیار کر رہے ہیں یہ کل لا جو تھا بمانے رد اور حقہ کے معنی پر بھی آتا ہے رد اور حقہ کے معنی پر وہ مَا يَقُولُ ماں یا اور ہم لیتے نہیں ہم تک رہ جاتی ہے وہ بات جو یہ کہتا ہے یا نہ رسو ہم میراث لیتے ہیں وہ مال یا کہ یہ کہتا ہے یہ میرا ہے جس پہ یہ دعوے دار ہے اپنی ملکیت کا وہ بھی میرا ہے اللہ فرماتے ہیں، مجھے ہی مجھے میراث میری میرے لیے ہی رہے گا یہ سارے مالک تباہ اور فنا ہو جائیں گے پھر آواز ہوگی گی لیمل الملکل یوم الواحد ون رسو غور میراس میں لیتے ہم ما اسمال کو یقول کے کہتے کہتا ہے یہ کہ یہ میرا ہے ویا تینا فرد اور گا ہمارے پاس اکیلا و تخوم اندون علی حتن یہ زجر بشرک ہے اور پکڑا ہے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگاروں کو لیا لہم لحم اس لیے کہ ہو جائیں ان کے لیے عزت کے سبب یا عزا معاون ان کے معاون ہو جائیں کلہ ایسا نہیں ہے سیک فرون جلدی ہے کہ انکار کریں گے یہ اولیاء ان کی عبادت سے وہ علم ذدہ اور ہو جائیں گے ان کے مخالف علم ترانارس شیاتین عالل کافرینہ توز ہم ازا یہ اولیا کی عبادت کے وصو سے تو شیطان ڈالتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً ہم چھوڑتے ہیں شیطانوں کو عالل کافی نا کافروں پر ہم چھوڑتے ہیں شیاطین کو کافروں پر توز ہم یہ شیاتین ان کو وسوسہ ڈالتے ہیں وسوسہ ڈالنا تو عز ہم ازا وسوسا ڈالتے ہیں ان کو ان کافروں کو ان مشرقوں کو ازا وسوسہ ڈالنا اچھا تو ہم اجزا اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر شاہ صاحب نے لکھا ہے فلاں تم جلدی نہ کرو ان پر یعنی ان کے عذاب پر آپ جلدی نہ کیجئے تسلی ہے ان کی ہلاکت پر یا جلدی نہ کیجئے ان پر یعنی بد دعا میں جلدی نہ کیجئے ان نمان عد الحم ادا یقیناً ہم نے تیار کی ہے ان کے لیے تیاری نہعد لحما نا جزائے سم لنا ہم نے گنے ہیں ان کے اعمال بدلے کے لیے اور ان کی سا کو سا لینے کو فنا کے لیے حیات کا انفا سن تعداد فک الما مزت منحف سن انتقص عمر قاسمی نے لکھا ہے تیری زندگی تو کچھ سا ہے گنتی کے جب تو ایک سال لے لیتا ہے ایک سانس لے لیتا ہے تو تمہاری عمر کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے اچھا عزا اعوانا و منع تن شفاؤ من العذاب کرتبی نے لکھا ان کے مددگار ہوں گے اور ان کو بچانے والے ہوں گے ان کے شفارسی ہوں گے جو انہیں منع کریں گے عذاب سے بچائیں گے نہیں ایسا تو کوئی نہیں آیت نمبر 81 یومنا شر المتقینہ بشارت ہے یاد کرو اس دن کو کہ جمع کر دیں گے ہم متقیوں کو الرحمان رحمان ذات کی طرف وفدہ مہمان وفد اے جماعات وفد یا ابن عباس فرماتے وفدن رکبانن سواری پہ سوار یا ابو فرماتے اونٹوں پہ سوار ہوں گے وہ جنتی اونٹ وہ سو مجرمین لا جہنم ویردا اور ہم کھینچ لیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیا سے لا املی کو یہ لوگ مالک نہیں ہوں گے شفارس کے سفارس کے مالک نہیں ہوں گے نسوخ المجرمینہ جہنما سراج المنیر میں دوسری جلسفہ چار سو پینتالیس پہ خطیب صاحب نے لکھا ہے مشعتن بےحانتن بستخفان کن ہم نعمن او تاشن تو صاف الماعی وکیلا او تاش القد نقطاۃ تقت تاط قط آنا من شدت تل آتش خطیب صاحب لکھتے ہیں وردا پیدل اےانت کے ساتھ انہیں پیدل کھینچا جائے گا ذلت کے ساتھ گویا کہ یہ جانور ہیں پیا سے تو صاف کھینچے جاتے ہیں پانی کی طرف یا کسی نے کہا عطاش قد کت تقت آنا کو من شدت تل آپ کہو گے کہ ان کے ان کی گردنیں کٹ چکی ہیں شدت آتش کی وجہ سے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس طرح یہ جہنم کی طرف ان کو کھینچا جائے گا لائملی کن شفات یہ مالک نہیں ہوں گے سفارس کا کوئی بھی اللہ من مگر وہ اتخد عند الرحمن احدا یہ نفی ہے شفاط قہری کی جس نے پکڑا ہو رحمان زاد کے پاس وعدہ وعدہ یعنی توحید اور ایمان کا یا اللہ من بمانے لے من مگر شفاعت ہوگی اس کے لیے جس نے پکڑا تھا رحمان زاد کے ہاں آہدن وعدہ توحید کا وقال الخر رحمان ہوں والدہ یہ زجر بشرک ہے اور کہتے ہیں یہ پکڑا ہے مہربان ذات نے نائب نائبوں کو پکڑا ہے تو جواب لقد جی تم شے ان یقیناً تم آئے ہو ایک بات کو ادا سخت بہت سخت بات کی ہے بہت زیادہ سخت بات کر دی تم کہ رحمان نے غلط پکڑا ہے اتنی سخت بات ہے تقاد السماوات یا تفت قریب ہے آسمان کے پگل جائے اس بات کی وجہ سے وہ تنشق اور پھٹ جائے زمین و تخیر الجبالحدہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونے گر جائے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی سی ہے قزبنی ابن و اعدمہ ولم ین لہو ظال میری تقزیب کرتا ہے ابن اعظم اور اسے یہ مناسب نہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ میری تغذیب کرے وشت اور مجھے بد برا بلا کہتا ہے ابن اعظم ولم ین لہو ظال اور اسے یہ زیب نہیں دیتا فماں تغذیب ہو ای آیا اس کی تغذیب میری تغذیب کرنا یہ ہے فقو وہ یہ قول ہے لئیوں عید کما بدانی کے اللہ مجھے واپس نہیں زندہ کرے گا جس طرح کہ مجھے پہلے پہلی بار پیدا کیا ہے اول سا اول علی من علیہ آیا نہیں ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان مجھ پر اس کے اعادے سے یعنی اس کا اعادہ آسان نہیں ہے وہ شتم ہو اور ہر چیز کی گالی ہے برا بلا کے نا آیا آیا فقول اللہ ولادا ون الحد اور یہ قول اس کا یہ مجھے شتم کرنا ہے کہ اللہ نے پکڑا ہے نائب حال یہ ہے کہ میں تو احد ہوں یکتا اور تنہا اور یگانہ ہوں بخاری نے یہ روایت ابو حریرہ سے نقل کی ہے اللہ واللہ بہت بری بات ان دعو رحمانی ولدا اس وجہ سے یہ آسمان پگلے گا اور زمین پھٹے گی اور پہاڑ گریں گے ٹکڑے ٹکڑے کے یہ پکارتے ہیں رحمان ذات کے لیے ولاد اور نائب ہمرحمان تقیذہ ولدا اور نئی مناسب رحمان ذات کے لیے کہ پکڑ لے نائب ان کلاواتی ولاحمانی آبدا نہیں ہے یہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں مگر آ جائیں گے سب کے سب رحمان ذات کی طرف عبدن عاجز لقد و اد عدا یقینا یقیناً گنا ہے اللہ نے ان کو اور تیار کیا ہے ان کے لیے تیار کرنا وکل ہم آتی ہی امل فردار اور یہ سب کے سب آ جائیں گے اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اکیلے بشارت ان لدینا سوال ہاتھی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیا ہے نیک سید آل الحمر رحمان جلدی ہے کہ ٹھہرا دے گئے ان کے لیے رحمان ذات زاد دوستی محبت یا مراد مقام ود جنت ہے یا مراد اس سے محبت ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ابن کشیر نے پانچویں جیل سفر دو سو انہتر پر کالا حرم ابن ماکبالا حدیث ہے پہلے وہ حدیث پڑھو جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے مشکات کی یہ روایت ہے تو اللہ جبریل کو بولا کہ اعلان محبت کر دیتا ہے جبریل اس سے محبت کا اعلان عرش کے ملائکوں کے سامنے کرتا ہے عرش کے ملائق آسمان میں پھیل کر فرشتوں کے سامنے اعلان محبت کرتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی رحمتیں زمین میں اس بندے پہ نازل ہو جاتی ہیں وہ دہت اللہ کی محبت ہے ہارم ابن حیان نے کہا ما اقبال بکل بھی اللہ الا اقبل اللہ تعالی بھی قلوب المومن انسان اپنے دل سے اللہ کی طرف توجہ کرے تو اللہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں مومنوں کے دلوں سے حتیٰ یرزقہ مودتہم حتیٰ کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے وقال قعب نے فرمایا تھا مکتوب فی التورات تورات میں لکھا گیا ہے لا محبتل یاحد فی الارض حتیٰ یکونا ابتداؤہ من الله ینزلوها علی اہل السماع سمع علی اہل الارض و تسلیق ذالک فی القرآن سیجعل لہم الرحمن والدہ نے فرمایا تورات میں لکھا گیا تھا نہیں ہے کسی کی محبت زمین میں کسی کے لیے محبت زمین میں حتیٰ کہ اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو محبوب فی الرد ہو اصل میں یہ محبوب اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ آسمان پر والوں پر اس کی محبت کو نازل کر دیتے پھر زمین والوں پر اور اس کی تصدیق قرآن کی آیت ہے اور قطادہ فرماتے کان عثمان ابن افغان یا قول امام آبدن یا عمل او اوشرََ اللہ کا الله اللہ تعالیٰ ضوجلہ ردا عمل کوئی بندہ کوئی عمل نہیں کرتا اچھا یا برا مگر اللہ پہنا لیتا ہے اس کو اس کی عمل کی چادر اچھا ہو تو اسے اچھا بنا دیتا ہے لوگوں کا محبوب اور اگر برا ہو اس کا عمل تو اس کو بری چادر پہنا دیتا ہے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے اب ترغیب لقرآن اللہ کی محبت کا وسیلہ قرآن ہے قرآن اٹھاؤ نا ہاں ودا سے مراد مقام محبت فلاخرہ وہ جنت ہے یا ودا محبت نفس محبت یہ ملے گی کیسے فعنما یا سرنا ہو بلسانے کا یقیناً آسان کیا ہے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر لی تو بش اس لیے کہ آپ خوشخبری دے دیں اس کے ذریعے متقیوں کو وہ تنبی قوم الدا اور ڈرا دے اس کے ذریعے قوم جھگڑا کو وہ کم نہ یہ تخفیف دنیاوی ہے اور تسلی ہے تخفیف دنیاوی منکرین کے لیے اور تسلی مومنین کے لیے وہ کم اہلک نہ قبل من اور کتنے زیادہ ہلاک کیے تھے ہم نے ان سے پہلے زمانے والوں میں سے حل تو حصومن حدن آئے تو محسوس کرتا ہے دیکھتا ہے ان میں سے کسی ایک کو او اوتسم علوم رگزا تو سنتا ہے ان کے پاؤں کی آواز اے ان کے پاؤں دخبو کشار اور تو صورت مریم میں ایج المصطفین ذکر ہوا پہلے ترسٹھ آیتیں پہلا حصہ تھا اس میں زمینی مخلوق کی عاجزی اور پھر آیت نمبر چونسٹھ سے آسمانی مخلوق کی عاجزی ذکر ہوئی اور ایت نمبر 65 میں ساری صورت کا خلاصہ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميع بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى ممن خلق الرد و سماواتی اور رحمان الشتوا لہما فس سماواتی وما فل اردی وما بینا وما تہ ترا سور توحا مکی صورت ہے نزولاً پینتالیس نمبر پہ ہے سور مریم کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں بیس نمبر ہے سورہ مریم کے بعد لگی ہے اس سورت کو سورہ کلیم بھی کہتے ہیں ربط اور مناسبت سورہ مریم کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے پہلا ربت مریم میں دعوے توحید تھا اس تو دعوے توحید کا اس بات بے شبہات تو یہاں تشجیح تبلیغ جب مسئلہ ثابت ہو گیا اور شبہات رد ہو گئے تو اب اس مسئلے کی تبلیغ بھی کیجیے یا سر مریم کے آخر میں تخویف دنیاوی تھی تو یہاں اس کا نمونہ ذکر ہو رہا ہے فرعون کے واقعے کے ساتھ جو کہ آخری قوم محلہ تھی تقیف دنیاوی کا نمونہ بے فرعون یا سور مریم میں شفات قہری کی نفی تھی تو یہاں بھی شفات قہری کی رد ہے سور مریم میں موسا علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا اجمالاً تو یہاں تفصیلاً یا سور مریم میں آیت نمبر تریالیس میں عالحہ باطلہ سے صفات الوحیت کی نفی تھی تو یہاں آیت نمبر نواسی میں مزید ترقی ہے یا سر مریم کی آیت نمبر 51 میں علیہ سلام کی صفت تھی مخلصن یہاں یہ صفت با الفاظ دیگر آیت نمبر 13 میں وانختر تو کا سور مریم کی آیت نمبر 53 میں ہارون علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے فرمایا میں نے ہارون کو نبوت دی تھی تو سور توحا میں 31 نمبر آیت میں فرمایا ہارون کو نبوت دی تھی اس لیے کہ موسا نے ہارون کی نبوت کے لیے دعا مانگی تھی علیہما ہما جمیل جمی لمبیائی نبینا نبی سلوات یا سور مریم کے آخر میں فرمایا حل تسمہ الحمرکز تو یہاں واقعہ فرعونیوں کا آیت نمبر اٹھتر میں اس کا نمونہ سور مریم کی آیت نمبر ستانوے میں ترغیب القرآن تو یہاں آیت نمبر ایک سو چوبیس میں مہرزین کو زجر بھی اعراض القرآن یا سور مریم کی آیت نمبر ستانوے میں ترغیب القرآن تو یہاں آیت نمبر دو میں تسلی قرآن کے بیان کرنے والوں کو مانزل ما نا علی قرآن علی تشقا مریم کی آیت نمبر چار میں عظمت تھی قرآن کریم کی تو یہاں ایک سو چودہ نمبر آیت میں آداب القرآن ذکر ہو رہے ہیں یا سورہ کہف میں شرک فی العلم کی نفی تھی تو سورہ مریم میں شرک تصرف کی نفی تھی تو یہاں اس پہ ترقی بل ابتلو بالمصائب نہ عالم الغیب ہیں نہ متصرف ہیں بلکہ ان پہ تو مصیبتیں آئی ہیں اپنے آپ سے مصیبت اور تکلیفیں دور نہیں کر سکتے تھے یا سورہ کاب میں شرک للم کی تردید تھی تو مریم میں شرک تصرف کی تردید تھی تو یہاں تسلی اور تشدیف تبلیغ بیا موسا کے واقع علیہ و عالیہ نبی السلات وسلام موسا علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ تشدف تبلیغ اب یہ مسئلہ دو دوسروں تک پہنچاؤ گے سورت کا مقصد اور دعوی ذکر کا ال علی الانبیاء اور تشجیف تبلیغ بواقعات واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی صورت کو سننے کے بعد مسلمان ہوئے تھے بہن کے گھر میں یہ صورت ممتاز ہے موسا علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کے بیان پر اور سورت ممتاز ہے عزر آدم کے بیان پر اور سورت ممتاز ہے قیامت کے بعض احوال کے بیان پر سورت میں چھ مرتبہ دعوے توحید ہے آیت نمبر آٹھ میں آیت نمبر چودہ میں آیت نمبر نبے میں آیت نمبر اٹھانوے میں آیت نمبر ایک سو چودہ اور آیت نمبر ایک سو تیس سورت میں چھ مرتبہ تشریح اور ترغیب تبلیغ بھی ہے آیت نمبر دو آیت نمبر نو آیت نمبر ستر آیت نمبر بہتر آیت نمبر ننانوے اور آیت نمبر ایک سو پندرہ تین مرتبہ شرک تصرف کی نفی ہے سورت میں آیت نمبر چھ پچاس اور نواسی ایٹی نائن سورت میں شرک علم کی تردید پانچ مرتبہ ہے آیت نمبر سات اور باون اٹھانوے اور ایک سو دس اور ایک سو چودہ ایک دفعہ شرک عبادت کی نفی ہے آیت نمبر چودہ میں سورت میں شفاعت قہری کی تردید آیت نمبر ایک سو نو میں ہے اور اسماع حوسنہ باری تعالی کے بھی حسف تکرار گیارہ ہے سورت میں گیارہ نام ہے اللہ رب کائنات کے بحس تکرار توحا مانز کل قرآن القرآن تشقا توحا حروف مقطعات میں سے ہے اللہ ان کے معنی کو خوب سمجھتا ہے بخاری نے سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں توحا نبتی زبان میں یا رجل کو کہتے ہیں اور امام سالبی فرماتے ہیں توحا شجر تنبا لیا ایمان یہ ایک درخت ہے جو خوشخبری ہے آہل ایمان کے لیے ولا للمنکرین للمن کرین ولاویتن توبہ توحا توبا اہلی ایمان اہلی ایمان کے لیے توبہ کا درخت اور ہا سے مراد حاویہ للمنکرین سعید ابن مسیب فرماتے ہیں تو سے مراد یا طیب یا طاہر یا طاہرم من ظنوب یا ہادی للخلق الا اللہ ایک گناہوں سے پاک تو طا ہا طاہر من جنوب ہا ہاد للخلق خلق الا اللہ الغیوب تسلی معلّہ علی کل قرآن علی نہیں اتارا ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے کہ آپ تنگ ہو جائیں تشقا آپ بدبخت ہو جائے معاذ اللہ یہاں مانا ادا کرنا ہے تشکہ آپ پریشان ہو جائیں اور تنگ ہو جائے اللہ تسکر تی اقشا مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو مانا قرآن کی نصیحت کو وہ قبول کرے گا جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو عظمت قرآن اور دلیل توحید پر خالق شین هو اللہ تنزیلن یہ بدل ہے ما قبل کے تن سے یا یہ مفرول ہے فیلے مقدرہ کا نز تنزیلا نازل کیا گیا ہے یہ قرآن نازل کرنے کے ساتھ ممن عزاد کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور آسمانوں اونچے اونچے کو اور رحمان العرش طوا و رحمان ہے مہربان ہے اپنے عرش پہ مستوی ہے مایلی قبیشانی ہی اب دلیل تصرف والی متصرفی کلی شعین لہو صلی اللہ کے اختیار میں ہے دست قدرت میں ہے ما فی السماوات وہ جو آسمانوں میں ہے وہ ما فلار دی اور وہ جو زمین میں ہے و مابئینہ ماں اور وہ جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے وما تحت ماترا اور وہ جو گیلے کی چڑھ کے نیچے ہے سرا حدیث میں آتا ہے روح المانی نے یہ روایت آٹھویں جلسفر دو سو سینتیس پہ ذکر کی ہے نبی علیہ سلاۃ وسلام سے پوچھا گیا تھا ما تحت الارض یا رسول اللہ زمین کے نیچے کیا ہے قال علما نبی علیہ السلام نے فرمائی زمین کے نیچے پانی ہے قلعہ وما تحت الماء پوچھنے والے نے کہا اس پانی کے نیچے کیا ہے قال ظلما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اندھیرے قیلا وامات ظلم تھی پوچھنے والے نے پھر پوچھا اس اندھیروں کے نیچے کیا ہے قال ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے قیلا واماتل ہوا پوچھنے والے نے پوچھا اس ہوا کے نیچے کیا ہے قال ترا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے نیچے کالا کی چڑھ ہے سرا قیل وما تحت سرا یا رسول اللہ اس سرا کے نیچے کیا ہے کالا تو نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا انتہا اون قطع علم المخلوقین عند علم علمخالقی ختم ہو گیا منقطع ہو گیا علم مخلوق کا خالق علم کے مقابلے میں بس اتنا علم مجھے دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے اس سے آگے میرے پاس علم نہیں ہے مخلوق کا علم انتہا تک پہنچ گیا خالق کے علم کے مقابلے میں تو ما تحت سرا کیا ہے اللہ کو معلوم ہے سائل نے سوال کے بعد سوال کیا نبی علیہ السلام نے جواب ہر ایک سوال کا دیا تو گمان یہ آتا ہے کہ نبی کے پاس علم کلی ہے علم غیب ہے ہر سوال کا جواب ہے تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا انتہا اون ان قطا علم المخلوقین عند علم الخالق انتہا کو پہنچ گیا ختم ہو گیا علم مخلوق کا خالق کے علم کے مقابلے میں ما تحت تسرا اللہ کے اختیار میں ہے وہ تحت تسرا جو سیلی زمین کے نیچے ہے تحت تحتسرا سیلی زمین یہ کالا کالی گیلی کی چڑھ ہوتی ہے سرا اسے کہتے ہیں اس کے نیچے کیا اللہ کو علم وَإِن تجہر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ فین السِّرَّ وَأَخْفَى یہ اب دلیل علم والی علم والی دلیل عالم لکلی شعین بالکل شین ہو اللہ وَإِن بل بِالْقَوْلِ اصل میں جواب مقدر ہے فَإِنَّهُ غنی عَنْ کا مَا بعد اس کی علت ہے حدیث النفس کو کہتے ہیں اور اخفاء تحدث نفس کا یعنی وہ انتظہر بال قول اگر تو تیز کرے بات کو عام بات تو فعن عالم اسرواخفا اللہ جانتا ہے رازوں کو واقف اور چھپی باتوں کو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے یہ تفریح نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ الاسماء الحسن اس اللہ کے نام ہیں بہتر بہتر اس اللہ کے بہت بہتر بہتر نام ہیں لا الہ الا اللہ امام راضی یہاں بہت عجیب کلام کرتے ہیں فرماتے ہیں کلمہ توحید کے لیے چار حقوق ہیں چار مطالبات ہیں یعنی کلمہ پڑھنے والے کی چار صفات ہونی چاہیے لازم ایک اد تصدیق دوسرا تعظیم تیسرا الجلالہ چوتھا الحرمہ جو کلمہ پڑھے تو اس کو تصدیق نصیب ہو اگر تصدیق نہ ہو دل کی تو یہ کلمہ پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا وہ ومنہ سمیہ خول و امنا بلا ہی و بل یوملہ خیری و ما ہم بھی زبان سے تو کلم ایمان پڑھتے ہیں لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں تصدیق نہیں نہ دوسری دوسرا مطالبہ کلمہ کا اور صفت اللازمہ کلمہ گو کے لیے تعظیم اللہ کی اگر الہ کی تعظیم نہ ہو تو یہ مبتدی ہے اللہ کی تعظیم نہ ہو تو یہ مبتدی ہے کیونکہ تعظیم کہتے ہیں بات ماننے کو اللہ کہہ رہا ہے اتی اللہ واطی الرسلی بیدتی رسول کی اطاعت نہیں کرتا بدعات ایجاد کرتا ہے دین کے نام پہ مبتدی کو تعظیم نصیب نہیں ہوئی الہ کی یہ بھی کامل مومن نہیں ہے اور تیسری بات صفت لازم کلمہ گو کے لیے جلالت ہے جو مومن کے دل میں ہوگی الہ کی جلالت اب ریاکار کار سے محروم ہے کیونکہ ریاکار عبادت تو اللہ کی کرتا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے کرتا ہے اور چوتھا مطالبہ کلمے کا اور صفت لازمہ کلمہ گو کے لیے وہ حرمت ہے کلمہ پڑھے تو اللہ کے قانون کو بھی تسلیم کرے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اگر حرمت والی صفت نہ ہو تو یہ فاسق ہے کامل مومن نہیں ہے امام راضی نے تفسیر کبیر میں اور خطیب صاحب نے شربینی نے سراج المنیر میں یہ چار صفات لازمہ کلمہ گو کے لیے یہاں ذکر کی ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ یک تنہا ہے یک گانا ہے نہیں ہے کوئی بھی اللہ حاجت روا اور مشکل کو شام اگر ایک اللہ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحسن اس اللہ کے ہے نام بہتر بہتر تو سر آراف میں آپ نے پڑھ لیا بہا اللہ سے مانگو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے وَهَلْ أَتَاكَ کا حدیث موسا یہ عال المبیا پر واقعہ مص علام کا ذکر ہو رہا ہے آیا, آیا ہے آپ کے پاس بیان علیہ السلام کا زرا نارن جب دیکھا موسا علیہ السلام نے آگ کو آگ دیکھی یہ مدین سے مصر واپس آ رہے تھے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا رات کو سفر کر رہے مسعودی مروز الظاہب میں لکھتے ہیں کانت لئی لتم بار ممت رتم یہ ایک رات تھی بہت ٹھنڈ تھی اس میں سردی تھی بارش بھی بس برس رہی تھی اندھیرا بھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے راستہ بھی گم ہو چکا تھا دنیا والا اور بیوی کو درد زہ بھی تھا درد محاز بھی تھا بچے کی ولادت کا درد دن کے وقت سفر نہیں کیا کرتے تھے کہ میری بیوی کے پلو پر کسی کی نظر نہ لگ جائے اتنے حیاناک ہوا کرتے ہیں انبیاء تو یہ سرات کا ذکر قرآن نے کیا ازرا نارن جب دیکھی موس علیہ السلام نے آگ کوہتور کی طرف فقال علی ہم کو سو انارا تو فرمایا اپنی اہل سے اپنی بیوی سے ام کسو آپ ٹھہریے ام کسو یہاں ٹھہریے یہاں آپ ٹھہریے یہ جمع کا سیگا دبن اگر خاون بیوی بی کے ساتھ بھی کلام کرے تو تازی من ادباً کرے بے ادبی اور تحقیر کا کلام نہیں کرنا چاہیے آپ ٹھہریے انی آنس تو نارا یقیناً میں نے دیکھ لی آگ لا لیا تھی کو منہ بھی قباصن عالم الغیب نہیں ہے وہ آگ تو نہیں تھی لیکن انہیں نظر ایسے آ رہا تھا کہ یہ آگ ہے ہاں مخا کے لے آؤں آپ کے پاس منہا اس آگ سے بے قب ایک دالی جلی ہوئی بے قبس لے آؤں اس آگ سے سلگا سلگا کر شاہ صاحب لکھتے سلگا کر اس میں سے سلگا کر یعنی ایک لکڑی سلگا کر لے آؤں قبص اقتباس بھی کہتے ہیں کسی کی کتاب سے کچھ بات لینا اقتباسات. کسی کی بات سے ایک بات کو لینا تو خامخوا لے آؤں میں تمہارے پا... پاس آپ کے پاس آتی کو آ جاؤں گا میں آپ کے پاس لے آؤں گا یعنی ہ اساق سے بے ایک لکڑی سلگا کر اوجید عالن ناری ہدا یا پالوں گا میں آلنارے آئندن رے ہودا آگ کے پاس راستہ بتانے والا کوئی راہ بتانے والا پالوں گا کیوں یہ آگ کسی نے جلائی ہوگی تو اسے راستہ بھی معلوم ہوگا یا موسا جب آ گئے علیہ السلام یہاں تو آواز کی گئی ہے موسا انی انا کا یقینا میں تیرا رب ہوں فخلا نالک تو اتار دے اپنے چپل نالک اپنے چپل اتار دے اگرچہ پاک ہیں لیکن مقامات مقدس کا ادب کرنا چاہیے اور وہاں پاک چپل بھی نہیں پہننے چاہیے پاپوشیں اتار دیں آپ اپنی پاپوشیں فخلا نالغ یا الى اللہ الالتفات الى دنیا سراج المنیر میں خطیب صاحب نے لکھا فخلا نالک کے ساتھ اشارہ ہے دنیا کی طرف الالتفات کو ترک کرنا چھوڑ دیں آپ اتار دیں اپنی پاپوشیں معنی دنیا کی طرف الالتفات نہ کریں آپ کا کام دین والا اللہ کے دین کی ترویج والا یہ بہت بڑا کام ہے تو التفاطلت دنیا کو ترک کر دیں اپنی نالین پاپوشے اتار کر دین کے لیے دوڑنا شروع کر دیں یہ بچے جب دوڑ لگاتے ہیں تو اپنی چپلیں اتار کے اس طرح ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور وہ پھر دوڑتے ہیں آپ نے دین کے لیے دوڑ دوب کرنی ہے یا نال یہ کنایا ہے بیوی سے خواب میں کسی نے اپنی زوجہ کو دیکھا کسی نے نال کو دیکھا پاپوش چپل تو اس سے مراد زوجہ اور بیوی ہوتی ہے پٹھان کہتے ہیں خزہ دخپی سپلے خوب کی گورے پوی نا کہ پویخا تو سپلے اوے نو بس بوٹ بدی کی راتا جتنی سپلے کے خطاب بوٹ کی کر تعظیم عزت ادب احترام خواب میں نال سے تعبیر زوجہ کی کی جاتی ہے یعنی دل سے بیوی بی کا خیال نکال دو تاکہ تمہارا دل مشغول بھی امرین نہ رہے فخلا نال ایک بیوی بی کی فکر بچے کی فکر دل سے نکال دیجئے کہ آپ کا دل مشغول بھی امرین نہ ہو ایک ہی طرف بس اصل کام کی طرف توجہ کیجیے ان نہ قابل وادمقََََََََََدسا یقیناً آپ ایک وادی میں ہیں جو پاک ہے توا پیش درپیچ وان اختر تو کا ہم میں نے چن لیا ہے آپ کو تو چنے ہوں کا کام کیا ہے فسٹ تم یا علی خوب محبت سے کان رکھ دیجیے اس کو جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے وہ کیا ہے پہلی وہی اور آسمانی وہی کا خلاصہ یہ ہے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فا بدنی میں میں اللہ ہوں نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر اکیلا میں ہوں فابودنی تو اکیلے میری ہی عبادت کیجئے واقم میں لذکری اور پابندی کریں نماز کی میری یاد کے لیے ذکری لط کو رنیفیہ کہ تو نماز میں مجھے یاد کرے یا لکری لات توحیدی میری توحید پر مضبوطی کے لیے اے زکر تبادت توحیدی ازلا فریزت عبادت توحید یا آزم منہا آزم منہا امام نصفی نے تفصیل مدارک میں فرمایا توحید کے بعد نماز کا تذکرہ ہوا کیونکہ توحید کے بعد نماز سے بڑا فریضہ کوئی نہیں ہے یا اقیم صلا ذکری حدیث میں ایک معنی ہے اس کا جب نماز بھول گئی ہو یا نیند کی وجہ سے رہ گئی ہو تو جب یاد آ جائے تو پڑھ لو اقیم صلا تھا لکری فن نزالی کا وقت کما خال نماز کی پابندی کرو میرے یاد کرنے کے وقت جب یاد آ جائے اور نیند سے بیدار ہو ان انساتی یقیناً قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں ظاہر کر دوں گا اس کو اکادی اکادقان میں سیوتی نے مانا کیا ارید و اقفا و حامین اناس میں ارادہ کرتا ہوں اس کے چھپانے کا لوگوں سے اس قیامت کا وقت میں لوگوں سے چھپاتا ہوں اری دو من ہا یا باب افعال میں سے ہے اور باب افعال کا کی خاصیت سلب ماخذ ہے قریب ہے کہ میں چھپا دوں گا اس کو یعنی ظاہر کر دوں گا نہیں چھپاتا سلب ماخذ اس کی چھپن کو میں دور کر دوں گا سلب کر دوں گا لتجزا کلو نفسم یعنی اس کو ظاہر کر دوں گا قائم کروں لتجزا کلو نفسم بیما تسا اس لیے کہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو اس نے کیا بما تسا جو محنت اور خواری کی اس نے یا اخفیہ ازداد میں سے ہے یہاں بمانے اظہار ہے یا باب فعال میں سے ہے سلب ماخص کے لیے قریب ہے کہ میں ظاہر کر دوں گا اس قیامت کو اس لیے کہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو بما تسا اس کا جو اس نے محنت کی کوشش کی ہے فلا یس الدن کا انہا ملا امین بہا تو ہٹانا دیں آپ کو اس کی محنت سے ہٹا نہ دیں آپ کو اس قیامت کی محنت سے اس کی تیاری سے من و لا منہا جو ایمان نہیں لاتا اس پر وہ ہوا ہو اور یہ تابے ہوا اپنی خواہشات کا فتر تو ہلاک ہو گیا یہ خواہش کا تابے دار ہلاک ہو گیا فتھر سورہ مریم آیت نمبر نبے میں گزر گیا ماتل کبھی امین کا موسا کیا ہے تیرے اس دائیں ہاتھ میں او موسا قال ہی آسائی مسا علیہ السلام نے فرمائی یہ میری آمسا ہے قرطبی نے یہاں لکھا ہے فی ست و خالن میں چھ صفات ہیں ایک سنت الم ہے امسا سنت لمبیا ہے لاٹھی پھرانا دوسرا زینت الصلاحہ ہے نیک لوگوں کی زینت ہے تیسرا صلاح دشمن کے مقابلے میں اسلحہ ہے چوتھا عون الضافہ یہ ضعیف اور کمزور لوگوں کی امداد کا سبب ہے اس کے سہارے چلتے ہیں کمزور پانچویں غم المنافقین یہ منافقوں کے لیے غم ہے چھٹی زیادت انفتعتی یہ آمسا زیادت ہے فطاط میں اب اس کو چھوڑ دیا گیا برا لگتا ہے سفید ریش والوں کو بھی اپنے آپ برا لگتا ہے جب آم صاحب پھراتے ہیں نہیں یہ تو انبیاء کی سنت ہے قال ہی آسائی علیہ السلام نے فرمائی یہ میری آم ہے اتوک و میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر جب کہیں بیٹھوں تو اس کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں وہ شو بھی اعلی اور شو بھی اعلی غنمی پتے گراتا ہوں اس آسا کے ذریعے اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں ہوش کہتے ہیں جھاڑنے کو ایک ضرب ہے ضرب پہ زمان ہے کسی نے کسی کے درخت کو مارا اور پتے گرائے تو اس کو زخمی کیا اس کا زمان دے گا بد تاوان ایک ہوش ہے ہوش میں کوئی زمان نہیں کیونکہ ہلانے اور جھاڑنے سے تو درخت ترقی کرتا ہے اس کے زرد ہوئے پکے ہوئے پتے گر جاتے ہیں نئے پتے ملتے ہیں پھر اس درخت کو تو جھاڑتا ہوں اس آمسا کے ذریعے اعلی اپنی بکریوں پر پتے ولیفی مار بوخرا اور میرے لیے اس میں فائدے اور بھی بہت زیادہ ہے اور بھی فائدے ہیں وہ فائدے پھر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوئے تھے کبھی پتھر کو مارا تو اس سے چشمے جاری ہوئے کبھی دریا میں رکھا تو اس میں راستے بن گئے مار بوکھرا یا اتنا جواب کافی نہیں تھا کہ یہ آسائی آسایا یہ میری آمسا ہے بات کو لمبا کیوں کیا اصل میں یہ محبت کی وجہ سے کلام کو طول دینا ہے جیسے زکری علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کے بعد فرمایا اے اللہ کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا اس کی نشانی کیا ہوگی انا یا کونلی غلام تو یہ کلام کو طول لمبا کرنا ہے محبت کی وجہ سے کوئی اگر اپنے محبوب کے ساتھ بات کرے تو اس باتوں کو لمبا کرنا چاہتا ہے اس ملاقات اور اس تکلم کو گفتگو کو لمبا کرنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ سلام بھی اللہ کی محبت میں اپنی بات اور گفتگو کو لمبا کر رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ سے زیادہ باتیں کر لوں زیادہ سے زیادہ باتیں کر لوں ایک عالم نے خواب دیکھا تھا کہ موسا علیہ السلام ہے میدان محشر میں اور نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں تو نے کہا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ہاں کیسے تو نبی علیہ السلام نے امام غزالی کی طرف اشارہ کر کے بلایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب آئے تو فرمایا موسا علیہ السلام سے یہ میری امت کا ایک عالم ہے تو اس سے کچھ پوچھ کے تو دیکھا دیکھ تو امام غزالی سے موسا علیہ السلام نے ایک سوال کیا امام غزالی نے اس کے متعدد جوابات دیے بہت سے تو موسا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسا عالم ہے بس ایک سوال تھا تو ایک جواب دے دیتا نا بات اتنی لمبی کر دی اس نے تو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا آپ سے بھی تو اللہ نے پوچھا تھا ماتل کبھی امینی کیا موسا تو آپ نے اتنے زیادہ جوابات کیوں دیے تھے تو موسا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو میری اللہ کے ساتھ محبت تھی تو میں نے محبت میں فرد محبت میں کلام کو طول دیا تو امام غزالی نے بھی فرمایا مجھے بھی آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ اللہ کی کلیم اور رسول ہیں آپ کی محبت کی وجہ سے میں بھی باتیں زیادہ لمبی کرنا چاہتا ہوں تو موسا علیہ السلام تسلیم ہو گئے ہاں آپ کی امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں درجے میں نہیں درجہ انبیاء کا کہاں خالہ القیموسا فرمایا موسا علیہ السلام نے گرا دو اس کو موسا اب سہارا ہمسا کا نہیں توکل اللہ پہ اب آمسا کا سہارا نہیں اب اللہ پہ توکل کرنا ہے اور یہ اتنے فائدوں والی یہ سارے فائدے دنیاوی تھے نا تو اتنے فائدے دنیاوی مانا اب تم نے دنیا کے فائدوں کی طرف نہیں دیکھنا اب تو آخرت کے فائدوں کی طرف دیکھنا ہے القی یا موسا اس کو گرا دے اوموسا فالقا ہا تو گرا دی یہ آمسا پیدا ہیت ان تسا اچانک ایک سام تھا دوڑتا ہوا تسا دوڑ رہا تھا کہیں صوبان اور کہیں جان اور کہیں حیا جیسے سورے شعرا آیت نمبر بتیس سورے نمل آیت نمبر دس اور یہاں یہ مختلف مقامات ہیں فرآون کے سامنے صوبان اللہ کے در میں حیا یا جسامت میں صوبان اور پھرتی میں حتن قال خزا ولا تخف تو اللہ نے فرمایا پکڑ لیجئے اس کو اور مت ڈریے یہ خوف تبعی تھا سام سے ڈر یہ تبعی خوف ہے توکل اور ایمان کے منافی نہیں ہے سنوعی دہا سیرت حل جلدی ہے کہ واپس کر دیں گے ہم اس کو اس کی پہلی شکل کی طرف وزم ادا کا علاج اناحی کا تخرج بھینچ دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغلوں میں اپنی بغل میں ہاتھ رکھ کے کھینچ دیجئے تخرج بیضا تو نکال دیں گے آپ اس کو سفید من گئی رسو بغیر کسی بیماری کے آیتن و خرائی ہے دوسری لاٹھی سے سام بنا جو نہ مانے تو اسے کھا جائے گا ہاتھ سفید چمکدار ہوا روشنی اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے دی نوریا کا من آیا اس لیے کہ دکھا دیں ہم آپ کو آپ اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی اے دھا بلا پھر آؤں اللہ نے حکم کیا جا تو فرعون کی طرف یقیناً اس نے سرکشی کی ہے فیض الباری میں شاہ صاحب نے لکھا ہے جب حکم زہاب کا ہوا تو بیوی بی کو محاذ میں دردش زہ میں چھوڑ دیا نہ بیوی بی کا پوچھا نہ اس کے بارے میں اللہ کی سے سوال کیا بس اللہ نے جو مجھے ڈیوٹی دے دی میں اسے پورا کروں اللہ کو اپنا کام یاد ہے وہ میری بیوی بی اور بچے کی حفاظت کرے گا کوئی سوال نہیں کیا چھوڑ دیا اللہ کال ربشراہلی صدری و سرلی امری من دتمسانی افقو قولی تو علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے غصہ بہت آتا ہے ان شراہ صدر کر دیجئے حوصلہ وہ لی امری اور آسان کر دیجئے میرے لیے میرے کام کو دیکھیں موسا مانگ رہے ہیں ربشراہلی صدری اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے دے رہا ہے علم نشرح اللہ کا صدرک کیا بڑی شان ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ صاحب اور آسان کر دے میرے لیے امری میرا کام یعنی یہ تیری توحید کا پہنچانا اب میرا کام ہے دین کی خدمت اور توحید کے بیان کو اپنا کام کہوں گا مل لسانی اور کھول دے گرا میری زبان کی زبان میں لقنت تھی کسی نے کہا اس انگارے کی وجہ سے جو فرعون نے امتحان کے طور پہ سامنے رکھا تھا انہوں نے اٹھا کہ وہ منہ میں ڈال دیا تو اس کی وجہ سے لقنت آ تھی زبان جلی تھی الحمد للہ یہ قولی اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں میری بات پر یہ فصاحت بہت بڑی دولت ہے لوگوں کو آسان طریقے سے سمجھانا ایک مسئلہ مشکل بعض علماء ہوتے ہیں مشکل مسائل کو آسان طریقے سے سمجھا دیتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو آسان سی بات کو مشکل بنا دیتے ہیں قولی اس لیے کہ سمجھ جائیں یہ لوگ میری بات پر نہ میرے لیے معاون میرے احل سے ہارون حقی ہارون علیہ السلام میرا بھائی اشد بھی ہی ازری مضبوط کر دے اس کے ذریعے میرے ہاتھوں کو اشد بھی ہی ازری مضبوط کپ درا دیرو سر زماں مٹی اللہ مضبوط کر دے اس بھائی کے ذریعے ازری میری کمر میری کمر کو مضبوط کر دے واشر خوفی امری اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں جو میرا کام ہے وہ اس کا کام کر دے لگا دے بنا دے دعا جتنے مانگنے والے ہیں جن کے لیے مانگنے والے ہیں سب سے بڑی دعا اپنے بھائی ہارون کے لیے موسا نے مانگی تھی نبوت کی دعا ہے کہ نسبح, نسبح کا کثیرا اس لیے کہ ہم تیری پاکی کی بیان کرے بہت بہت و کا کثیرہ اور تجھے یاد کرے بہت بہت ان کا کن تبین بصیرہ تو ہم پر ہمیں دیکھنے والا ہے يا تو فرمایا اللہ نے یقیناً دے دیا گیا تجھے سو مسول کا تیرا مسئول جو نے مانگا ہے او موسا وہ تجھے دے دیا گیا تیرے بھائی کو بھی نبی بنا دیا قدم علی عَلَيْكَ او خرا یقیناً احسان کیا تھا ہم نے تم پر ایک بار پہلے بھی احسان کیا تھا معلوم یہ ہوا کہ موسا کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کا زور اللہ پہ چلتا تھا بلکہ یہ قبولیت اللہ کی طرف سے احسان تھا جس طرح کہ اللہ نے پہلے بھی احسان کیا تھا وہ کیا تھا اس اوہینہ اللہ امی کا جب وہی کی تھی ہم نے تیری ماں کو مایوہ وہ جو وہی کی گئی تھی اس کی طرف وہی بمان الہام الحام کیا تھا ہم نے تیری ماں کو وہ جو الحام کیا تھا نغضفی حف تابو فقضی فل یم کہ ڈال دے اس کو تابوت میں تو پھر ڈال دے اس تابوت کو دریا میں تابوت کو دریا میں بہا دے فلی القی ہل یم تو گرا دے گا دریا دریا کی لہریں موجے اس کو بساحل بس ساحل پر یا خود ہو ادولی و عدو اللہ اٹھا دے گئے اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن فرعون موسا کو قتل کرنا چاہتا تھا اللہ نے موسا کو فرعون کی گود میں قتل سے بچایا کیا بڑی بات ہے والقی تو علیہ کا محبت مننی۔ اور ڈال دی تھی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے سرے قصص آیت نمبر نو میں فرعون کی بیوی کی محبت اس کے دل میں محبت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں تیری محبت میں نے ڈال دی تھی ولی تسنا اعلی آئینی توربا اعلی آئینی اس لیے کہ تو تربیت حاصل کرے پلے میری حفاظت میں اس تمشی اختوں کا جب جا رہی تھی تیری بہن یوہانا اس کا نام تھا بہن بھائی بھائیوں پر بہت مہربان ہوتی ہے محبت کرنے والی ہوتی ہے تو یہ بہن اس سندوک کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چل رہی ہے فتح جب گئی دیکھا کہ سندوک تو اٹھا لیا پھرونیوں نے یہ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے موسی علیہ السلام اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں آسیہ کہتی ہے لا تخت تلو فانا تو فرعون نے موسا علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تھا آسیہ نے کہا لا تختلو تو بس پھر فیصلہ چھوڑ دیا چلو ٹھیک ہے جیسے بی بی کہے ویسے ہی ٹھیک ہے اب کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے جن سے اللہ دین کا کام لیتا ہے انہیں اللہ حرام سے بچا دیتا ہے کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے رو رہے ہیں اس بہن نے کہا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَقْفُلُهُ آیا میں بتا دوں تمہیں وہ وہ گھرانا جو اس کی کفالت کرے گا آیا اَدُلُّكُمْ مِنْ بتا دوں تمہیں وہ جو اس کی کفالت کرے گا فَرَجَانَا كَيْلَا أُمِّكَا وہ کون ہے میری ماں ہے اس کا دودھ کا ہے میرے پچھلے سال ہارون بھائی بیدہ ہوا تھا اس سال تو بیٹوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا لڑکوں کو اچھا بلاو سے لیکن اللہ نے موسا کی ماں کے دل پر پٹی لگا دی انہوں نے انکار کر دیا کیسے کیسے ہم عزت دار لوگ کسی کے گھروں میں نہیں جایا کرتے خدمتوں کے لیے اگر تیرے فرعون کو ضرورت ہے بچے کو دودھ پلانے کی تو وہ میرے گھر میں اس بچے کو لائے فرعون ہاتھ فرعون کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کو غصہ آیا بھڑکا جب وہ غصے سے تو آسیہ نے کہا یہ غصے کا وقت نہیں ہے اٹھاؤ یہ بچہ مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے اٹھاؤ خود ہی لے جاؤ تو اس نے اٹھایا اور موسا علیہ السلام کو اپنی ماں کے گھر لے کے آیا اور گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دستت دے رہا ہے وہ میرے اللہ جس نے فرعون کو پہلے دن سے موسا کا نوکر بنا دیا تھوڑا جانا کیلا امی کا تو ہم نے واپس کر دیا تھا تم کو تمہاری ماں کی طرف گئے تقرر آئینا اس لیے کہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں تمہیں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں وَلَا تَحْزَنْ اور وہ غمگین نہ ہو وہ قتل تھا نفسن فن اور تو نے قتل کیا تھا ایک نفس کو تو ہم نے نجات دے دی تجھے غم سے ضم نہیں تھا گناہ نہیں تھا غم تھا یعنی کہ مصع علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا قتی کو قتل کیا تھا نہیں یہ گناہ نہیں تھا غم تھا غم نخلاش خلاشرت نمبر 20 و فتنہ اور امتحان کی تھی ہم کیا تھا ہم نے تجھ پر امتحانات فتنہ بمانے امتحان امتحان بھی احسان ہے نا کیونکہ اس کے ذریعے درجے بلند ہوتے ہیں یہاں ابن کثیر نے تیسری جلسفہ ایک سو چھپن پہ حدیث نسائی کی ذکر کی ہے حدیث الفتون تفصیلی حدیث الفتون پیدا نہیں ہوئے اور ان کی قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جب پیدا ہوئے بچے تھے تو سندوک میں ڈال کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیے گئے وہ صندوق بھی پہنچا تو جاتے جاتے فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور فرعون نے اٹھایا تو پھر امتحان فتنہ کا فتونہ وہ امتحان اتنا چھوٹی عمر میں کہ وہ انگاروں کو اٹھا کے منہ میں ڈالا انگارہ تو زبان جل گئی فرعون کے گھر میں تربیت پائی فتنہ کا فتونہ قبطی کو قتل کیا فتنہ کا فتونہ مدین کی طرف ہجرت کی فتنہ کا فتونہ امتحان آیا شعیب علیہ السلام کی خدمت کی فتنہ کا فتونہ واپسی میں جب کوہ تور کی طرف دیکھا آگ نظر آئی تو فتنہ کا فتونہ اب تو امتحان کے بڑے دروازے کھل گئے فرعون کے محل میں آیا اور اس کو مسئلہ توحید سنایا اور بتایا تو پھر امتحانات امتحانات فتنہ کا فتونہ بس امتحانوں میں بھی زندگی گزر گئی کبھی مقابلہ کبھی مناظرہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تو فتنہ کا فتون بنی اسرائیل کی طرف سے امتحانات موسیٰ علیہ السلام اسی حال میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے ساری زندگی امتحانات میں گزاری فلب استثنی نفیا مدین آپ نے وقت گزارا تھا چند سال مدین والوں میں سم قدریا موسا پھر آ گئے آپ ایک اندازے پرو موسا وسطنعتوں کا لینفسی اور چنا تھا ہم نے آپ کو خاص کیا تھا اپنی, اپنی لینفسی اپنے, اپنے لیے یعنی اپنی توحید کے لیے ہم نے آپ کو چنا تھا اپنی توحید کے لیے اے زابان تواخو کا جائیے آپ اور آپ کا بھائی بھی آیاتی میری میرے دلائل کے ساتھ میری آیتوں کے ساتھ ولا تنیا فی ذکری اور سستی مت کرو تم میرے یاد کرنے میں میری توحید کے بیان کرنے میں زابائے لا فرعونہ چلے جائیے فرعون کی طرف انہو تغا اس نے سرکشی کی ہے فقول القولین کہیں اس فرعون کو کہنا نرم نرم بات کہیں یعنی لہجہ نرم لیکن مسئلہ تو گرم مسئلے میں نرمی نہیں ہے مسئلے میں نرمی نہیں ہے او لالہ قول اللہ یہاں پہ زید ابن ابن فیل کی اشعار ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ زمانے جاہلیت کا معاہد اور روایت ہے امیہ ابن ابی سلط سے جو اس نے ذکر کیا ابن اسحاق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ امیہ ابن ابی سلف امیہ ابن ابئی اسلط اس کے اشعار مسلمان ہیں اگرچہ یہ کافر ہے وہ اشعار ون تل منی من فضل فضل منی رحمتن وَأَنتَ الَّذِي مِنْ فَزْلٍ مُمَنِّ وَرَحْمَةٍ بَعَسْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَادِيًا فَقُلْتَ لَهُ فَازْهَبُ وَهَارُونَ فَادْعُوَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ بَاغِيًا فَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْ تَسَوَّيْتَ هَذِهِ بِلَا وَتَدٍ حَتَّى إِسْتَقَلَّتْ كَمَا هِي وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ رَفَعْتَ هَذِهِ بِلَا عَمَدٍ أَرْفَقَيْذٍ بِكَ بَانِيًّا وَقُولَا لَهُ آَا سَوَّيْتَ وَسْطَهَا مُنِيرًا إِذَا مَا جَنَّهُ اللَّيْلُ هَادِيًّا قُولَا لَهُ مَنْ يُخْرِجُ الشَّمْسَ بُقْرَةً فَيُسْبِحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْأَرْضِ فَاحِيًّا لہو بے تلحب فطرا فی فیوس بن البقلیہ تز رابیہ وہ اخرجمن حبہ في روسی ففیضا کا آیا تلن کا نوعیا ابن کثیر نے تیسری جلد صفحہ 162 پر یہ پر اشار ذکر کیے ہیں ن من فضلم رحمتن باسطلا موسا رسول تو وہ ذات ہے جس نے اپنے فضل اور رحمت سے موسا کو رسول اور منادی بنا کے بھیجا فقلت له اپنے اللہ فرمایا موسا علیہ السلام سے جاتو اور ہارون اور دعوت دے اللہ کی طرف فرعون کو اللہ کا نبھا جو کہ باغی ہے اللہ سے اور فرعون سے کہیے دونوں فقولہ لہو حل ان تصوی تہادی فرعون سے کہیے آیت تم نے برابر کیا ہے اس آسمان کو بلاوت دن کھڑا کیا ہے آیت آیتوں نے برابر کیا ہے اس زمین کو بغیر میخوں کے بغیر کیلوں کے حتیث تقلت کمایہ کہہ دیجیے اس کو بیا تو نے اسمان کو اٹھایا ہے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے جس طرح کے نظر آکولا لہو ہل انتسونی رن ادام دیا تو دونوں کہہ دیجیے اس فرعون کو کہ فرعن آیتوں نے آسمان کے درمیان اس کے وسط میں خوبصورت چاند کو برابر کیا اور پیدا کیا ہے جب یہ رات ہو جائے اندھیرا تو پھر منیرن اذا اظام جن لا دیا تو آیا جب کہ رات کے اندھیرے پھیل جائے تو راہ دکھانے والا چاند کس نے پیدا کیا وہ کو لال میں اخری جو شمسا بکرتن فیوس بحما مست الارض یہ اشعار بہت قیمتی ذکر کیا اس نے تو کو لال قول اللہ حاجی خازن نے تیسری جلسفہ تین سو پانچ میں ایک واقعہ ذکر کیا وہ قرارج الحب ابن معاذ الرازی الیا ال ایک آدمی نے یحییٰ ابن معاذ راضی کے سامنے عادت پڑی قولا له قول اللہ تو فبکا یا رقا کا بھی من بیول دیکھیں اللہ فاقا الہ، کا بیمن یقول ون اللہ اللہ نرمی کر رہا ہے اس کے ساتھ جو کہتا ہے میں الہ ہوں تو فقی فریف کو کا رف کو کبی میقول و انلّا فقی فرف کو کبھی اللہ جو اپنے آپ کو الہ کہتا ہے اس کے ساتھ تیری یہ نرمی ہے تو جو تجھے الہ کہے اس کے ساتھ تیری کیا نرمی ہوگی اللہ فرعون کے بارے میں علیہ سلام سے کہا ہارون علیہ السلام سے کہ فقولہ لہ قول قطعیتِ ابن کثیر کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے قول لین ماننے کے دو درجے ایک بد دوسرا بالتخویف تو دلائل کے ساتھ ان کو مسئلہ بیان کیجئے لا الحیہ اس لیے کہ وہ نصیحت قبول کر دے اور او یکشاں اور یا ڈر جائے اللہ سے ڈر جائے اللہ سے خرطا تو کہا ان دونوں نے اے ہمارے رب یقینا ہم ڈرتے ہیں کہ یہ زیادتی کر دے گا ہم پر اویت گاہ یا سرکشی کر لے گا فرت هو الانکار هو الانکار قبل ان اور تغیان هو الانکار بعد بادل بیان مسئلے کو سننے سے پہلے انکار کرنا اسے فرد کہتے ہیں تو بعد البیان انکار ابن عباس فرماتے ہیں علینا یرتا علینا یاجل علینا الحد ان بت کمال لا عالین بل علینا بالقتل لوقوبا جلدی کر دے گا ہم پر قتل کے ساتھ اور سزا دینے کے ساتھ اویتا مالا سرکشی کر لے گا آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر لے گا اللہ جو اس کے ساتھ مناسب نہیں لیجوراتی آلے اس کی جررت کی وجہ سے ابن عادل نے اللباب میں تیروی جلسفہ دو 257 ستاون پہ یہ بہترین قول ذکر کیا ابن عباس کا لا ينبغي بال قتل عليك کا مالا قَالَ لَا تَخَافَتُ اللَّهِ نَي فَرْمَایَا مَتْ ڈَرُوْتُ مِنَّنِي مَعَكُمَا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم اس سے نہ ڈرو میری معیت خاصہ یعنی نسرت تمہارے ساتھ ہے اسمع و آرہ میں سنتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں فاتحہ ہو تو آگئی یہ دونوں فرعون کے پاس فَقُولَ تو کہا اس کو اِنَّا رسول رَبِّكَ يَقِينًا ہم رسول ہے تیرے رب کی طرف سے فارسل ماہانہ بنی اسرائیل تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بلا توزب تو سزا نہ دیں ان کو قج نہ کبھی آئے میں ربی کا یقین میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے وسلام و علا من اور سلامتی ہو سلام ہو اس پر جو تابے کرتا ہے ہدایت کی سلام من نبی علیہ السلام جب کافروں کو بادشاہوں کو خط لکھتے تھے اس میں اس طرح سلام بھی لکھتے تھے وہ سلام عالامن اقبال ہودہ سلامتی ہے عذاب سے اس کے لیے جو تابیداری کرتا ہے الحدہ ہدایت کی نا قدونا یقیناً وہی کی گئی ہماری طرف انلاضاب علامن کا ذب و تو اللہ کی یقیناً آذاب ہوگا اس پر جو کہ جس نے جھٹلایا اس حق کو و طول اور منہ پھیر دیا اس حق کے ماننے سے پھر گیا کالا فمار کما یا موسا تو کہا اس فرعون نے کون ہے تمہارا رب اے موسا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا رب اللہ آتا كل شعین خلق ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے دی ہے ہر چیز کو اس کی پیدائش ہر چیز کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی ہما ہمارا رب ہے سما ہدا پھر ہر چیز کو ہدایت دیے یعنی زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں ہر چیز کو قال فما بالقرون بال فرعون نے کہا کیا حال ہے اس زمانے والے پہلوں کا جو تجھ سے پہلے مر گئے ہمارے آبا اور اجداد توحید کے بغیر ان کے بارے میں کیا کہو گے قال علم وائند اور بیفی کتاب تو موسلام فرمایالم اس کا ہمارے رب کے ہاں ہے کتاب میں اللہ کو معلوم ہے اب موسا کو بھی تو معلوم تھا جو شرک پہ گئے تو وہ مشرک جہنمی ہے لیکن یہاں نہیں کہا کیونکہ ان کے آبا کو جہنمی کہنے سے اب کی دشمنی سر لینی تھی اب تو لڑائی بن جاتی وہ گالیاں دیتے وہ غصے میں آ جاتے تو جو مر چکے ہیں اللہ کے در میں چلے جا چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو علم ربی فی کی کبھی کبھی سچ نہ بولنے میں بھی عافیت ہوتی ہے جو سچ دوسرے سچ سے تمہیں منع کرے اور نہ مناسب ہو اور بے وقت ہو وہ سچ نہ بولا کرو جس میں نقصان دین کا ہو لا دل ربی ولا سا نہیں بھولتا میرے رب سے کوئی بھی اور نہ میرا خطا نہیں ہوتا میرا رب اور نہ اس سے کچھ بولتا ہے کوئی اللذی جعل جل الارض مہدن و اللہ جس نے ٹھہرائی ہے تمہارے لیے زمین کو بچونا بنائے ہیں چلائے ہیں تمہارے لیے زمین میں راستے ون ضلع مان اور برساتا ہے اوپر سے بارش پاخرن بھی حضوا جب من نبات شتا تو نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے جوڑے من نبات شتا فصلوں سے مختلف اور کہا ہے اس اللہ نے کلو ورعو انعامکم کھاؤ اور چراؤ اس میں اپنے جانوروں کو یقیناً اس میں خامخا دلائل ہے لیو لنہا اقل مندوں کے لیے اقل مندوں کو لنہا اس لیے کہا کہ عقل منع کرتی ہے مناہیات سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اسی مٹی سے ہم نے پہدا کیا ہے تم کو اور اسی میں واپس کر دیں گے تم کو ومنہ نخر جکم تارا تنخرا اور اسی سے پھر ہم اٹھائیں گے تم کو ایک بار پھر ولاقت آ رہی نہ ہو آیا تینہ اور یقیناً دکھائی تھی ہم نے اس کو مصالحے فرعون کو آیاتنا اپنے دلائل اور اپنی آیات سب ضروری ضروری فقت تو اس نے جھٹلا دیا واب اور انکار کر دیا خالا جی تنالی تخری جانا موسا تو کہا اس فرو تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہمیں نکال دے اپنی زمین سے مصر سے بس کا تمہاری جادو کے زور سے او موسا ان معجزات کو جادو کہہ دیا فلاں نہ کبھی سے تو خواہ مخا ہم آ جائیں گے تیرے پاس بھی جادو کے ساتھ اس کی طرح مقابلہ کرو فجال بیننا و بینا کموید تو تو ٹھہرا دے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وعدہ لا خلفو ہم خلاف نہیں کریں گے اس وعدے کا نہ تم مکان سوا یہ جگہ ہوگی برابر کالم عید یوم زینا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا وعدہ تمہارا یوم زینا عید کا دن ہوگا یوم زینا مراد اس سے عید کا دن ہے لوگ عید منا رہے ہیں خوشیاں کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے مشرقوں ساحروں سے مقابلہ کر رہے اللہ ہر عاشق شد اگرچہ نازنین عالمست ناز او کی راست بار میں بایت کشید اللہ کے دین پہ عاشق ہو گئے تو ناز و ادا نہیں کرنی عاشقوں کے ساتھ ناز نہیں ججتی وہ تو بار اٹھانے والے ہوتے ہیں بڑا کٹھن ہے راستہ جو ہو سکے تو ساتھ دو یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو ہزار دکھ ہیں یہاں ہزار آزمائشیں ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو بڑی بات ہے بڑی بات ہے یوم الزینہ یا یہ یوم الزینہ برت ڈے تھا پھر آن کا آج بھی برتھ ڈے منانے والے فراؤن کی تکلیف کرتے ہیں یوم ولادت نیلاد یہ فرعون کا تھا برٹ ڈے اور اس دن ایک بڑا جشن منایا جاتا تھا اس مصر میں بس اس دن ہمارا مناظرہ ہوگا لوگ خوشیاں منائیں ہم دین کے لیے مقابلے کریں لوگ آرام کریں گے ہم اپنے بدن کو تھکان سے چورا چور کریں گے وہ آئیں شرن سا اور یہ کہ جمع کر دیے جائیں گے لوگ ساخت کے وقت یہ وقت کام کاج کا نہیں ہوتا جب سورج ظاہر ہو جائے تو سارے لوگ فارغ ہوتے سب جمع ہوں گے سب کے سامنے مناظرہ مقابلہ ہوگا فتح اللہ فراؤن ف جمع کئی تو واپس ہو گیا فرعون ف جمع کہہ اپنی تدبیر کرنے والوں کو جمع کر دیا سماتا پھر آیا کالم موسا تو کہا ان کو موسا علیہ السلام نے ویلکم او ہلاکت ہو تمہارے لیے تباہ ہو جاؤ لاتفترو اللہ ہی کذوا جھوٹ نہ بناؤ مت بناؤ اللہ پہ جھوٹ فیوس ہے تکم کہتے ہیں التیسال ول فیوسم السال و اللہ تمہیں تباہ کر دے گا سب کو سب ہلاک کر دے گا بھی آزاب ان آزاب کے ساتھ قد خواب من ترا یقیناً توانی ہوگی اب وہ جس نے جھوٹ بنایا پتنا ضرور امراؤںم نہ تو اختلاف کیا انہوں نے اپنی رائے کا اپنے درمیان کسی نے کہا مقابلہ کرتے ہیں کسی نے کہا نہیں کرتے فیصلہ چھپا کے انہوں نے کیا وا سر ان نجوا اور چھپا لیا انہوں نے جرگا جرگے کا فیصلہ چھپا لیا کہ دیکھو مقابلہ کر لیں گے نبی کا مقابلہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اگر یہ نبی ہوا تو یہ غالب ہوگا تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس پر ایمان لائیں گے اور اگر یہ نبی نہ ہوا اگر یہ نبی نہ ہوا تو پھر ہم غالب آئیں گے تو فیصلہ ہوا عصر النجو قالو انحدانِ لساحرانی ان بمانے ما نافیہ اور لساہران بمانے لام اللہ کے معنی میں ماں ہاضانی لاساہرانی انہوں نے کہا نہیں ہیں یہ دونوں مگر جادوگر ہیں یا ان بمانے نام اور لساہران میں لام اپنے ہی معنی پر ہاں یہ دونوں جادوگر ہیں یوریدان یو خرجا کم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے بھی سری ہی ماں ان کے جادو کے زور سے وہ اضحباب طریقتی کو ملمسلح اور لے جائیں تمہارے طریقے کو پرانے اچھے المسلح پرانا یا اچھا تمہارا طریقہ ان کے ایمان کی وجہ ہم نے دو ذکر کی تھی ایک موسیٰ وَذَلِكَ سبب و موسا وزار کسب و ایمان امان تلخ و امان نقون و امان اول من القا اور دوسرا ان کے کفر اور جادو میں کمال تو مسلح اچھا طریقہ اچھا طریقہ تمہارے باپ دادا کا دین وہ ختم کرنا چاہتے فی داتو صفا تو جمع کر دو تم اپنی تدبیر کو پھر آ جاؤ صف صف بصف بخاری فرماتے ہیں صف مسلح کو بھی کہتے تم اپنی عبادت کی جگہ میں آ جاؤ فلاح یوم يوم استعلہ اور یقیناً کامیاب ہوگا آج کے دن وہ جو غالب ہو گیا قالو یا موسا امان تلقیا و امان نقونا اول من القا ادب تھا کہا انہوں نے اے موسا یا تو تو پہلے گرا دے اپنا داؤ یا ہو جائیں گے ہم اول من القا پہلے من اس سے القاء جو گراتے ہیں اپنے داؤ کو کالا بل القو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم گرا دو اپنے داؤ کو پہلے فی داہ بال وا اسی خیلح تو اچانک ان کی رسیاں اور آمسائیں لاٹیا خیال میں آتی تھی موسا علیہ السلام کو منسی حریم ان کے جادو کی وجہ سے اناحا تس آ یہ دوڑ رہی ہیں یعنی جادو کا اثر موسا علیہ السلام پہ ہوا جیسے بخاری کی روایت جادو کا اثر نبی علیہ السلام پہ ہوا تھا جادو میں اثر ہے لیکن تاثیر جادو کی جادو کے جواز کے لیے دلیل نہیں ہے کبھی زیارتوں میں جائے بیمار تو شفا مل جاتی ہے لیکن کسی کام کا ہونا اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے فوج صفین اب سیخی فتم موسا تو چھپا میں چھپا دیا اپنے دل میں ڈر موسا علیہ السلام نے قلنا تو ہم نے کالا تخف مت ڈر ان کا انتلا بے شک تو ہی غالب ہوگا والقی ما فی یمینی کا اور غب کر دے گا او گرا دو مافی یمینی کا وہ آمسا جو آپ کے ہاتھ میں تلقف وہ نگل لے گا ما ماسناؤ اس کو جو انہوں نے کیا ہے انہ ما نماسنو کے دوساحر یقینا انہوں نے جو کیا ہے وہ تدبیر ہے جادوگر کی ولا ساحر الساحر حسو عطا اور کامیاب نہیں ہوتا جادوگر ہی سو آتا جہاں کہیں بھی آئے لا يفلح لاہر سواتا بے مقابلتہ اور کامیاب نہیں ہوتا ساحر جادوگر جہاں کہیں سے بھی آئے موجزے کے مقابلے میں جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا فول کی سجدن تو گرا دیے گئے جادوگر سدھا کرتے, کرتے ہوئے گرا دیے گئے سجدہ اللہ کے سامنے کیا ایمان لے آئے یا سجدہ موسا علیہ السلام کو کیا تازی من سجدہ شرائع من قبل تازی من غیر اللہ کو جائز تھا قالو تو کہا انہوں نے آمن ابھی رب ہارون و موسا ہم ایمان لے آئے ہیں موسا اور ہارون کے رب پر قالا من تم لہو قبلانا زنا تو کہا فرعون نے آیا تم ایمان لائے ہو اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت کرتا تمہیں ان لکبیرکم کبھی رکم علامہ یقیناً یہ بڑا ہے تمہارا استاز ہے تمہارا وہ جس نے سکھایا ہے تم کو سحر یہ تمہارا بڑا ساحر استاذ ہے فلوقت کم آر جلا کم انخلا خامہ خامے کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں ادل بدل ولا وسلی بن کم فی جزو ان نخل اور خام خاصولی پہ چڑھا دوں گا تم کو کھجور کے تنوں میں فی جزو ان نخل اعلیٰ جزو ان نخل وعال منع اشد وزاب اور خام خاتو جان لے گا کہ کم کون سا ہم میں سے سخت ہے عذاب کے اعتبار سے و ابقا اور باقی سزا دینے والے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من تو کہا انہوں نے ہرگز ہم کا ہرگز منگا ہم نہیں منتخب کرتے چنتے تم کو فرعون کو کہا لنو سرا کا ہم ہرگز تمہیں مختار نہیں کرتے منتخب نہیں کرتے لنو سرا شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے لن ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے علامہ اس چیز سے جا آنا جو ہم جو پہنچی ہے ہم کو من بیناتی صاف دلیل سے تو ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اونچا لنو سرا کا ہم تجھے سال کسی کو فوقیت دینا تو ہم تجھے زیادہ نہ سمجھیں گے اعلیٰ ما جانا من البینات اس پر جو کہ آئی ہے ہمارے پاس دلائل میں سے والذی فتورانہ اور ذات سے زیادہ نہ سمجھیں گے اونچا نہیں سمجھیں گے فوق فتورانہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے فقضی ما انتقاد تو, تو فیصلہ کر دے اس کا جو تو فیصلہ کرنے والا ہے اناما تقضی حاضل الحیات دنیا یقیناً تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیہ من السحر یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر اس لیے کہ بخشش کر دے ہمیں ہماری خطاوں کی اور اس کی بھی اکرهتنا علیہ جو تو نے زور کیا ہے ہم پر من السحر جادو سے ما اکرهتنا علیہ فرون کی حکومت پر شہر کی تعلیم پر زور کیا جاتا تھا ہر گھر میں ایک آدمی پر شہر کی تعلیم لازمی تھی جیسے آج کل پولیو کے قطرے زور زبردستی سے پلائے جاتے ہیں یا انگریزی سیکھنا اس کو تعلیم کہا ہے خامخا ضرور بضرور ہر کوئی بچوں کو انگلش سکھائے گا یہ فرعونی لابی کی سازش تھی پہلے سے ہی اور اللہ بخشش کر دے ہمیں ما اس کی اکراہتا نہ جو تو نے زور کیا ہم پر یا موسا علیہ السلام کی تقریر کے بعد جادوگر جادو سے پیچھے ہو گئے لیکن فرعون نے کہا اب کیا اب تو نہیں چھوڑوں گا جادوگر جادوگروں سے کہا اب خواہ خا تم نے مقابلہ کرنا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان ملوک کا الزمان کا زمان بعض یا خزون بادرائیتی میل تعلوم اس زمانے میں بادشاہ لوگوں کو پکڑ کر بازرائیت میں سے ان کو مکلف کرتے تھے سحر کے سیکھنے پر تو ما کرحتنا سحر کی تعلیم پر لوگوں پر اکراہ کیا جاتا تھا اس کو علم کہا جاتا تھا اب بھی اے بی سی ڈی کو علم کہا جاتا ہے اور یہ تشہیر اور زور ہے قوم پر کہ اب علم حاصل کرو یہ کیا علم اور اثر علم جو قرآن ہے جو کہ دین اسلام ہے وہ بلا بیٹھے یہ لوگ نبزو کتاب کمی ورائی را وتمسکو ذخار فلحزیانی فل ما قال اللہ وقال رسوله وقال صحابت عرفانی اصل علم کو بلا بیٹھے اور بخش کر دے ہمیں ما اس کی اکراہتنا علیہ من السحر جو ت نے زور کیا ہے اس پر ہم پر علیہ اس کے کرنے پر من السحر جادو سے واللہ خیروں وابقہ اور اللہ بہتر ہے اور باقی تو نے کہا تھا کہ اینا شد و عذاب تو اللہ خیروں وابقا انیا تھی اور اب مجرمن یقیناً شان یہ ہے جو آ اپنے رب کے ہاں اس حال میں کہ جرم کرنے والا تھا فعلو لَهُ جَحنَّم جَحنَّم تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہوگی لا من فِيهَا فی ہا نہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ ہوگا تو کیا ہوگا لایا من فِيهَا نہ مرے گا کہ قصہ خلاص ہو جائے اور نہ زندہ ہوگا خوشی کی زندگی کے ساتھ اب تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے لا موت والا ومیاتی ہی مومنن اور جو کئی آگے اللہ کے درم ایمان کی حالت میں قد عامل کہ یقیناً اس نے عمل کیا تھا نیکی کا نیکیوں کا فولا کلحم الرجات تو یہ لوگ ان کے لیے درجات الچے انچے اونچے درجے جنتیں ہوں گی ہمیش گیری کی کے بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں یہ ہمیشہ اور یہ ہے بدلہ من تزک کا اس کے لیے جو جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا والنا فقر تری قن فل بحری اباسا یہ دوسرا مرحلہ ہے واقع اور یقیناً وہی کی تھی ہم نے مو صلام کو کہ رات میں لے جا میرے بندوں کو فغرب لہم تری قن فل بحری <يَبَسَى> تو مار دے ان کے لیے راستہ دریا میں خشک خوشک راستہ ان کے لیے بنا لے لا تخافو درا کن ولا تخشا مت ڈرو گھیرے جانے کا درا کہ فراؤنی آپ کو گھیر لیں گے اس سے نہ ڈرو ولا تخشا من الغرق اور مت ڈرے غرق ہونے سے فاتبہ ہوں فراون تو ان کے پیچھے ہو گیا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ فاغشیا ہوں منل یا ہوں تو چھپا لیا ان کو دریا کی موجوں نے کیا کتنا بڑا چھپانا تھا ان کو واد الق فرعون و قومہو اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو و معاہدہ اور ہدایت سیدھی رانی بتائی اس کو یا بنی اسرائیل ذکر انتنان کا اے بنی اسرائیل قدر جینا کمنادوبی کم من عدو یقینا ہم نے نجات دے دی تھی تم کو تمہارے دشمن سے وا جانے اور وعدہ کیا تھا ہم نے تمہارے ساتھ کو تور کی طرف دائیں طرف ونزلنا علیکم علیہ کم اور نازل کی تھی ہم نے تم پر ترجبین اور بٹھیر کلو اور کہا تھا ہم نے کھاؤ من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ اس سے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو ولاطت غفی اور سرکشی مت کرو اس میں فی الََََََََََ کم غذبی تو نازل ہو جائے گا تم پہ میرا غضب اگر تم نے سرکشی کی ومن یخل علیہ غضبی فقط ہوا اور جس کسی پر نازل ہو گیا میرا غضب تو یقینا یہ تباہ ہو گیا اب ترغیب توبہ کی طرف وہ نیل غفف اور انلی اور یقینا میں بخشنے والا ہوں اس کو اس کے لیے تابہ جس نے توبہ کر دی و امن اور ایمان لے آیا وہ عامل اور جس نے عمل کیا تدا سما تدا ما ایمان اعلی ایمانی اپنے ایمان پہ قائم رہا یہاں تک کہ اسی ایمان پہ مر گیا یہ قولتا صفیان سوری کا سما تدا یا ابن عباس فرماتے والم یشکفی ایمانی ہی اس نے اپنے ایمان میں شک نہیں کیا سم محتدا کا ایمان انقت والون میں امام ماوردی نے یہ نقل کیا ہے اور قرطبی نے سال ابن عبداللہ تصدری کا قول ذکر کیا ہے گیارہویں جلسف دو سو اکتیس میں سال ابن عبداللہ فرماتے ہیں سم محتدا اے اقامہ اعلی سنتی سنت پہ اور جماعت پہ قائم رہا اور کشاف نے مانا کیا ہے زماشری نے سم تدا استقامت و صبات اس پہ قائم دائم رہا ابن جزئین تحسیل میں کا کہا سمستقام ولاسالح والعمل الصالح والعمل اسی طرح دوسرے مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں سم تدا چار صفات ہیں بخشش کے لیے تاب آمانہ عمل صالحا سما تدا پچھلے رمضان ہمارے شیخ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے تھے جمعہ کا دن تھا رمضان میں روزہ تھا اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا اپنے بیٹے سے کہا بیٹا قرآن میت نکال کے دو و نیلغفا اور انلی منتاب وامنا بیٹے مفتی طاہر صاحب غالبا انہوں نے قرآن اٹھایا لیکن یہ آیت تلاش کرنے کے باوجود مل نہیں رہی تھی تو حضرت شیخ نے فرمایا میرا قرآن لا کے دو مجھے دیکھو یہ سور کی یہ صفحہ اس صفحے پہ یہ آیت دیکھو نا تو خود بھی اس آیت کی تلاوت شروع کی اور بیٹے کو بھی کہا تم بھی پڑھو اور اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ان کی روح بدن سے جدا ہو گئی وہ یہ آیت تھی جب انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے بڑے بیٹے مفتی صاحب محترم فرماتے ہیں کہ ان کی انگلیاں اس طرح بندوں پہ پڑی تھی جیسے کوئی ذکر ذکر کر رہا ہو اور اسے شمار کر رہا ہے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس طرح یہ انگلیاں پڑی تھی وہ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ون سم تدا شاید کے ورد میں ان کی روح بدن سے جدا ہو بس یہ بڑی بات ہے دعا کرو کہ قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے بہت بڑا مشغلہ ہے بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں کیا خوش قسمت لوگ تھے وہاں جلا کان قومی قیامسا سامری کی طرف سے ابتلا اور کون سی چیز آپ کو جلدی لے آئی آپ کی قوم سے اے موسا کیوں جلدی آئے کوہ طور اعلی مولا سری تو موسا علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ میرے نقش قدم پہ چل رہے ہیں وہاں وہ آج جل تو لئی اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف اے میرے رب اس لیے کہ تو راضی ہو جا تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جا اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کر لو پس تبھی کل خیرات اور جس جگہ سے فیض حاصل ہوا وہاں دوڑ دوڑ کے جایا کرو جلدی اسی کوہ تور سے فیض حاصل ہوا نبوت کا تو یہیں دوڑ دوڑ کے پھر آئے فرونیوں کی ہلاکت کے بعد کالا فنّا قد قوما کم امبادی کا تو اللہ نے فرمایا یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈال لیا ہے آپ کی قوم کو آپ کے آنے کے بعد واد اللہ اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے اضل عبادۃ الجل ابن عادل اللباب میں مانا کرتے گمراہ کر دیا ان کو بلایا بچڑے کی عبادت کی طرف فرج آ موسا علا قومی غذبا تو واپس ہو گئے موسا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے آصفا افسوس کرنے والے آصفن افسوس کرنے والے تھے قالیہ قومی علم یا عید کم ربو کم فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میری قوم آیا وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ خوبصورت اچھا وعدہ یعنی توحید پر جنت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا تھا افتاح اے لمبا ہو گیا تم پر زمانہ آہت کا اس وعدے کا امت تم علیہ ربی کم یا تم نے ارادہ کیا ہے کہ نازل ہو جائے تم پہ غذب تمہارے رب کی طرف سے فاخلف تم معیدی فاخلف تم مو تو تم نے خلاف کر دیا میرے وعدے کا کیوں خلاف کیا ہے تم نے قالوم آخلفنا موعیدہ کا بھی مل انہوں نے کہا ہم نے خلاف نہیں کیا آپ کے وعدے کا اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے ولا کرنہ حملنا ملنا اوزار ام لیکن ہم نے اٹھائے تھے اوزارا کچھ اسباب اوزار من زینت القوم قوم کی زینت سے یعنی ان کے زیورات ہم نے اٹھائے تھے فق ظف تو ہم نے وہ گرا دیے سامیری نے کہا یہ تو غنیمت ہے اور غنیمت ہمارے لیے روا نہیں ہے جائز نہیں ہے ہم ملنا لیکن ہم کو کہا تھا کہ اٹھا اوزارن اٹھا لے کتے بوج من زینت القوم اس قوم کا گہنا فقذفنا تو پھر ہم نے وہ پھینک دیے شاہ صاحب نے اسے مانا کیا ہے تو ہم نے اٹھائے تھے اٹھائے تھے اوزار کچھ بوجھ من زینت قومی قوم کے گہنوں سے قوم کے گہنوں سے فقا نہ تو گرا دیے ہم نے وہ پھر سامیری کے کہنے پر فقاری کا القصام اسی طرح گرا دیے سامری نے بھی فاخرج لهم عل جسد اللہ خوار تو بنا دیا ان کے لیے بچڑا جوسا دار کے اس کے لیے آواز تھی ایک سدار بچڑا بنا دیا اس کی آواز تھی وہ آواز کیا تھی امام قرطبی مجاہد سے نقل کرتے ہیں اس میں سراخیں کی تھی ایک سراخ سے ہوا داخل ہوتی تھی دوسرے سے نکلتی تھی تو بچڑے کی آواز ہوتی جیسے پریشر ہارن وغیرہ کالو ہادا الہو و الہ منسا تو کہا انہوں نے قالو جمع ہو گئے یہ ہے تمہارا الہ اور موسا کا الہ فنسی تو بھول گیا موسا اپنے کو یہاں وہ کوئی تور گئے موسا کا الہ تو یہ ہے افلا یارونا یہودی دوسری باتوں میں پڑ چکے ہیں اتنے بیکار لوگ تھے کہ اللہ کی قدرت کے دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ان ظالموں نے شرک کیا اور بچڑے کی عبادت کی ہے اتنے ظالم تھے یہ لوگ ابن عباس فرماتے اللہ وما خان العت القتو انت خلفی دبر ہی فیخر فی فقان کا من منظال اس کے دبر میں ہوا داخل ہوتی تھی اور اس سے منہ سے نکلتی تھی اس بچھڑے کے تو اس سے آواز نکلتی تھی یہ کام کیا تھا ابن کثیر نے یہاں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ راقی نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ حالت حرام میں مچھر کے مارنے کا کیا حکم ہے تو ابن عمر نے فرمایا تعجب ہے کہ تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں پوچھا نہیں کبھی بھی اور مچھر کے قتل پر فدیے کا پوچھ رہے ہو ان ظالموں نے بچڑے کی عبادت کی کتنی بڑی بات اللہ قولا آئے نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا نہیں واپس کر سکتا ان کی طرف بات کو ولا یملک لہ ذرا ولا نفع اور مالک نہیں ہے ان کے لیے نہ ضرر کا اور نہ نفع کا اب وہم کا جواب ولقد قال لهم هارون یقینا آیا ہارون علیہ السلام تو موجود تھے انہوں نے مسئلہ نہیں بیان کیا تھا کیا تھا یقینا کہا تھا ان کو ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے یا قوم میری قوم نما فتن تم بھی یقیناً تم فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو اس بچھڑے کی وجہ سے وَإِنَّ نبک الرَّحْمَانُ رحمان اور یقیناً تمہارا رب رحمٰن ہے فتبی میری میری تابیداری کرو تمہارا رب رحمان ہے بچھڑا نہیں ہے ایجل نہیں ہے وات یو امری اور کرو میرے حکم کی قالو تو انہوں نے کہا لنب رہا علیہ ہمیشہ ہوں گے ہم اس بچھڑے پر منجور پڑے حتنا موسا کہ واپس ہو جائے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام سلام یا ہارون جب موسلۃ سلام واپس آئے تو فرمائے ہارون مام ذلو کس چیز نے منع کیا تھا تمہیں جب تم نے دیکھ لیا تھا ان کو کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے اللہ تبھی ان تو میری تابیداری نہیں کرتا تھا کیوں توں نے تابیداری نہیں کی کہ ان کو منع کرتے افعاص تھا امری تو نے میرے حکم کا خلاف کیا نا فرمانی کی میں نے کہا تھا کہ ان کو ان کا خیال رکھنا ہے قالتم علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں عقوف ا توجہ ہوئی رشی طریق التعظیم کو کہتے ہیں وال عبادہ فلعقوف ہو و ایک چیز کی طرف توجہ تعظیم اور عبادت کے طریقے سے تو عقوف احتکاف عبادت ہے آ فینا سمجھ میں آ رہی ہے بات اول ابن تو فرمایا ہارون علیہ السلام نے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ خیتی ولا براسی مت پکڑیے مجھے میری داڑھی سے اور نہ میرے سر سے انبیاء کی داڑھی اتنی ہوا کرتی تھی کہ ہاتھ میں آتی تھی ایسے داڑیاں چھوٹی چھوٹی جو ہاتھ میں ہی نہیں آتی نبی کی داڑھی تو اتنی ہوتی تھی جو ہاتھ میں آیا کرتی تھی لا تاخذ بل تو مت پکڑو مجھے میری داڑھی سے اب ویسے نام کی داڑیاں بنا دی وَلَا بِرَاسِ اُرْنَا میرے سر سے سر کے بالوں سے انی خشیت ہو یقیناً میں ڈرتا ہوں انتقول میں ڈرتا تھا انتقول کہ پھر تو کہے گا فرق تبہین بنی اسرائیلا کہ تو نے جدائی ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان وَلَمْ تَرْقُمْ اور انتظار نہیں کیا قولی میری بات کا قَالَ فَمَا خَدْبُكَيَا سَا مِرِيُّ تو فرمایا علیہ السلام نے کیا حال ہے تیرا سامری خطبو کا بیزاوی نے کہا ہے مصدر من خطب اب شی اذا یخ یعنی ما مطلوب کبھی الفعل کیا مطلوب تھا تیرا اس کام سے کیا حال تھا یعنی غاراز کل لری حمل تفسیر بیزاوی کیا غاراز تھا تیرا اس کام پر تو نے کیوں اس قوم کو بچڑے کی عبادت کی دعوت دی تو کہا اسام بسر تو میں نے دیکھ لیا وہ جو نہیں دیکھا انہوں نے فقابست رسول تو میں نے قبضہ کر لیا ایک قبضہ رسول کے کی داری سے پکڑا تھا میں نے پکڑنا رسول کی تابے داری سے فنا تو پھر گرا دیا میں نے اس کو یعنی بس رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا قداری کا سوولت لی نفسی اسی طرح خوبصورت کیا تھا میرے لیے میرے نفس نے یہ کام دیکھو یہاں بعض مفسرین مانا کرتے ہیں بسر تو بما لم سروب ہی میں نے دیکھا وہ جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا تو وہ کیا تھا جب مسا علیہ السلام جا رہے تھے اور فرعونی تعاقب میں تھے تو موسا علیہ السلط و ایک گھوڑے پہ سوار تھے جو دریا میں نہیں اتر رہا تھا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا وہ گھوڑی پہ سوار تھے وہ گھوڑی آگے ہوئی تو موسا علیہ السلام کا گھوڑا اس کے پیچھے چل پڑا تو جبرائیل کی گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی تھی وہ جگہ سبز ہو جایا کرتی تھی تو فقبس تو قبضر اے فقبص تو قبضر تو فنابس تو ہافر وہ مٹی جو سبز ہو جاتی تھی ابراہیل کی گھوڑی کے پاؤں لگانے سے زمین تو وہ میں نے اٹھا دی تو جب بچڑا بنایا تو اس بچڑے میں وہ ڈال دی تو وہ تبرک تھا اس کی وجہ سے وہ بچڑا آوازیں کرنے لگا یہ تفسیر بالکل محققین کے نزدیک غیر مرضی ہے اور اس کی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے نقلن یہ صحیح روایات سے ثابت نہیں دوسری وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ عقلن بھی ثابت نہیں وہاں پیچھے فرونی ہے سامنے دریا کی لہریں ہیں اور درمیان میں ایک سامری وہ مٹی اکٹھی کر رہا ہے اور کسی کو وہ نظر ہی نہیں آئی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کہاں تبرکات میں یہ اثر ہے کہ اس سے سونے سے بنا ہوا بچڑا چیخے مارنے لگے سراج المنیر میں خطیب صاحب نے لکھا اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا سراج المنیر کی دوسری جرصفہ پانچ سو تینتیس ان المراد من الرسول موسا ولسر سنت فمان الت فمان القبص تو قبض من اتباع رسول ضمان فطر کا ہا و قف فطرک تو ہا و قف تو ہا ایک زمانے تک میں نے رسول کی اطاعت کی لیکن پھر چھوڑ دی یہ مانا پھر چھوڑ دی بس میں نے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دی دیكھیے آیت نمبر بہاسی میں غفار اللہ کے تین نام اس صفت کے ذریعے ذکر ہوتے ہیں ایک غافر ہے ایک غفور ہے ایک, غفور ہے ایک غفار ہے کیونکہ انسان کی تین صفات ہے ایک ظالم ہے تو ظالم کے مقابلے میں اللہ غافر ہے بخش ایک ظلوم ہے ظالم سے زیادہ تو ظلوم کے لیے غفور ہے اللہ ایک ظلام ہے بہت بڑا ظالم تو اس کے لیے اللہ غفار ہے بہت بڑا بخشنے والا یہ نقطہ وہاں یاد رکھنا ان نیلا اچھا دوسرا آیت نمبر اکانوے کو دیکھیں ہارون علیہ السلام نے چار جملوں سے اپنی قوم کو نصیحت کی اور یہ چار جملے تبلیغ کے چار اصول ہیں ایک زجرحم عن شرکی اولا ان کو شرک پہ زجر دی نما فوتن تم بہ فوتن تم بھی اشارتن الا ان مت فرعون کا نت نتن فتن اوجمیا فتنت دوسری سمتم اللہ معرفت اللہ و توحید ان کو دعوت دی اللہ کی معرفت اور توحید کی ان انبکم الرحمن تیسرا طریقہ داوت کی تعت فتبی اور چوتھا طریقہ سمتم رابط اور یہی ترتیب جید ہے مبلخ کے لیے اچھی ترتیب یہی ہے تبلیغ کی کہ پہلے زجر عن شرک پھر دعوت الى فت اللہ و پھر دعوت الى نبوا اور پھر دعوت ان کو اطاعت کی کہ یہ مسئلہ مان لو مان لو تو آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھیں یہ تفسیر کبیر نے بائیسویں جلد صفحہ چھیانوے غرائب نے پہلی جلد صفحہ پانچ اٹھاسٹھ روح المانی میں سولہویں جلد صفہ سات سو پچاس اور قاسمی نے گیارہویں جل صفحہ ایک سو پندرہ اور تعویلات میں ماتوریدی نے ساتویں جل صفحہ تین سو تین اور خطیب صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے امام رازی ابو مسلم سے بھی یہ مانا کرتا ہے مانا دیکھ صحیح کالا تو کہا سامری نے بصر تو بصر تو میں نے دیکھا بما لم سرو دیکھا تھا وہ جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا میں نے موسا سے اچھا سبق پڑھا تھا یہ شاگرد تھا شاگرد خاص تھا تو میں نے دیکھا تھا انہیں سبق حاصل کیا تھا وہ جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا بھی ہی اس کو تو میں فقبض تو اثر رسول میں نے قبض کر لیا پکڑ لیا ایک قبضہ پکڑنا رسول کی تابے کا زمانہ تو تابے رہا رہا علیہ السلام کا لیکن فن ابس تو ہ ساری زندگی نہیں کر سکتا تھا میں نے گرا دیا اس کو تابے کو چھوڑ دیا وہ قدالی کا سولت لی نفسی اسی طرح میرے لیے میرے نفس نے مزین کیا اور خوبصورت کیا تھا یہ کام کالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فضحب چلو جاؤ دفاع ہو جاؤ چلے جاؤ فی الن القفل حیات انتقول علام ساس یقیناََ تمہارے لیے زندگی میں ہوگا یہ بات یہ سزا تو کہے گا لام ساس مجھے ہاتھ نہ لگاؤ اس آیت کے نیچے قرطبی ہی لکھتے ہیں یارویں جیل صفح دو سو اکتالیس پر ہادل آیت اسلفی نفی اہل بیدا ولماسی و ہجران ولا خالی تو اللہ خالی تو یہ آیت اصل ہے اہل بدعت کی رد میں اور اہل معاشی کی رد میں اور ان کے ساتھ قطع تعلق کے بیان میں کہ ان کے ساتھ تعلق قطع کردو ختم بائی کاٹ چلو دفاع ہو جاؤ یقیناً تمہارے لیے زندگی میں یہ سزا ہوگی کہ تو کہے گا لا ساس مجھے ہاتھ نہ لگاؤ ایسی بیماری اللہ اس پہ مسلط کر دے گا خارش کی کہ پھر یہ کسی سے ہر کسی انسان سے بھاگتا تھا اسے جو انسان ہاتھ لگاتا تھا اسے تکلیف ہوتی تھی وہ معدن اور یقیناً تمہارے لیے ایک وعدہ ہے عذاب کا جس کا خلاف نہیں ہوگا اور دیکھو تم اپنے الہ کی طرف وہ الہ زلتا آ کے فا کے تو ہو گیا اس پر پڑا منجور تو اس پر منجور بن گیا ہوں خام خا جلا دیں گے ہم اس کو دیکھیں ماسیت کی جگہ ڈھائی جائیں گی جس کے ساتھ جس جو اسباب شرط تھے انہیں ختم کیا جائے گا ابن قیم لکھتے ہیں تو جلا دیں گے ہم اس کو سب بلا نن صفن فلیم میں اور پھر خامخا ہم گرا دیں گے اس کو دریا میں نصفہ گرانا اب سونا کیسے جلتا ہے؟ یہ تو سونے سے بنا تھا جلتا ہے آج کل بھی ایسے کیمیکل ہیں جو سونے کو بھی جلا دیتے ہیں <سؤال> انما اللہ حکم اللہ اللہ اللہ یقیناََ إلا اللہ تمہارا اللہ وہ ذات ہے نہیں کو الہ مگر ایک اللہ وسیع کل شلما فراق ہے اللہ ہر چیز کو علم کے اعتبار سے کزال کن کس وال سبقہ اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آپ پر حالات میں سے وہ اخبار اور واقعات میں سے وہ جو پہلے گزرے ہوئے ہیں وقد آتنا کم اللہ ذکر ترغیب القرآن اور یقینا ہم نے دی ہے تم آپ کو اپنی طرف سے نصیحت ذکر یاد یاد دہانی کی کتاب اب تخویف مناردان فیمن يحمل یوم القیامت وزرا جس نے منہ پھیر دیا اس قرآن سے تو یقیناً یہ اٹھا دے گا قیامت کے دن اپنے بوجھ کو قیامت کے دن یہ اپنے بوجھ کو اٹھائے گا خالدین فی ہمیشہ ہوں گے یہ اس میں وسال ہوں یوم القیامت عملہ اور بہت برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا یہ اٹھانا یوم فی سوریہ یاد کرو اس دن کو کہ پھوک مار دی جائے گی سور میں سیٹی میں ونا شرالمجرمینہ یوم دن ذرخا اور جمع کر دیں گے ہم مجرموں کو اس دن ذرقہ ملامت خلسترگی نیچے نیچے دیکھنے والے ذرخا یہ نہیں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے جہنمی نہیں نیلی آنکھیں ہونا یہ عیب نہیں ہے یہ تو حسن ہے ظر زرد آنکھوں والے جو ملامت ہوتے ہیں ملامت ندامت کی وجہ سے یا تخافتوں نہ چھپی چھپی باتیں کریں گے اپنے درمیان اور کہیں گے اللہ بس تم اللہ وقت نہیں گزارا تھا تم نے دنیا میں مگر دس دن بس تھوڑے دس دن تھے عالم ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو یہ کہتے ہیں یقول ام سلوم جب کہیں گے ان میں سے عقلم عقل من جب ان میں سے ہوشیار کہیں گے طریق راستے کے اعتبار سے اللبستم اللہ یومن تم نے وقت نہیں گزارا تھا مگر ایک دن کا کیونکہ بڑوں پہ ہیبت زیادہ ہوگی تو وہ عقل مند عاقل پہ ہیبت زیادہ ہوگی وہ کہہ کے دس دن نہیں دنیا میں ایک دن تھا ہیبت کی وجہ سے کہے گا اب اس بات قیامت یا سلون ہے کا پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں پہاڑوں کا کیا ہوگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت صالہ رجل من سکیف بن القیف کے ایک آدمی نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے فقال الجبال فتح قیامت تو کہا تھا اس نے کیسے ہوں گے کہاں ہوں گے یہ پہاڑ قیامت کے دن فانزل اللہ تعالیٰ حادی آیت اللہ نے اس آیت کو نازل فرما دیا وہ یہ آیت تھی نکان الجبال پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں تو آپ کہہ دیجیے صفا ربی رب نصفہ ڈنڈس بلب ڈنڈس کو ین فہ اڑا دے گا اس کو میرا رب اڑانے کے ساتھ ان پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دے گا میرا رب اڑانے کے ساتھ سکے کہ بخیر دے گا اس کو میرا رب ان کو میرا رب اڑا کر بکھیر دے گا ان کو میرا رب اڑا کر فیض روحا خان سب صف تو چھوڑ دے گی زمین کو کا ان سف سفا میدان ہموار ہموار میدان لا ترف یا نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی بھی عواج کوئی بھی پن موڑ ولا امتا اور نہ کوئی ٹیلہ ٹھیلا مانا اونچی جگہ امتا کوئی پہاڑی وغیرہ اونچی جگہ ڈبا وغیرہ نہیں ہوگا نہیں دیکھے گا تو یوم تب یوم دایا اس دن یہ تابے کریں گے پکارنے والے کی لا و جلو دائی امام یا دایٔ اسرافیل علیہ السلام لا و جل لہو کی زمین دائی کی طرف راضی ہے نہیں ہوگا ٹیڑھا پن اس دائی کے لیے یا لاہ و عن الناس نہیں ہوگا اس دائی کی آواز اور دعوت کے لیے ٹیڑھا پن لوگوں سے بخشت السوات الرحمٰن اور پست ہو جائیں گی آواز محروبان ذات کی سامنے فلا تسم و اللہ ہم سا نہیں سنے گا مگر سینے کی آواز سا کی آواز اسے ہمس کہتے نفی قہری کی لا تنفع و تو فائدہ نہیں دے گی شفاعت کسی کو بھی اللہ من عظیم الرحمن مگر اس کو جس کو اجازت کی او محروبان ذات نے اور پسند کیا اس کو قول قول کے اعتبار سے اللہ من یا دونوں معنے ہیں لطن فور شفات الدین اللہ, اللہ من اپنے معنی میں یا لطن فور شفات الشافل قول, قول توحید لا الہ اللہ یا علم بیندیم اللہ جانتا ہے اس کو جو ان سے مخلوق سے پہلے تھے اور اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے بعد ہوں گے ولابی علما اور یہ مخلوق احاطہ نہیں کرتی کر سکتی اللہ کے علم کی بھی ہی علم بھی معلومات اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ آن الوجو اور پست ہو جائیں گی آوازیں للحی القیوم زندہ اور ہمیشہ ذات کی سامنے آنت الوجو وقد خواہ من حمل ظلم و یقیناً تاوانی ہو جائے گا وہ جس نے اٹھایا تھا ظلم شرک ومن یا عمل مینسالحاط اور جو کوئی عمل کرنے والا ہو من مینس صالحات بشارت ہے نیکیوں میں سے وہو مومن جبلہ حالیت شرط کے مقام پہ واقع ہے اور شرط یہ ہے کہ یہ ہو ماحد و والا ہضما تو یہ نہیں ڈرے گا ظلم سے اور نہ نقصان سے حزمن این من حسناتی ابن عباس فرماتے ہیں اس کی نیکیوں سے کچھ کم کر دیا جائے گا اس سے بھی نہیں ڈرے گا اب قرآن کی آداب اچھا وہ قدار کا اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو قرآن نا عربیہ پڑھنے کی کتاب واضح زبان میں وصرفنا نہ من الواعید اور بار بار بیان کیا ہم نے اس میں من الوعید ڈرانے سے وعید بار بار ہم نے ڈرانے کی باتیں ڈر کا ذکر کیا ہے اس میں لالحمیت یتقون خامخا کی بچ جائیں خود کو بچا ڈالیں اور یوح دس لحم یا بیان ہو جائے ان کے لیے سوچ پیدا ہو جائے ان کے لیے ذکر ہو جائے ان کے لیے سوچ یہ اپنے فائدے و نقصان میں سوچ لے فتح الحق تو بہت اونچا اللہ جو بادشاہ ہے واکدار ہے سچا ولا تعجل قرآرآن یہ قرآن کے آداب اور جلدی نہ کیجیے قرآن کے کی پڑھنے میں من قبل قواہی ہو اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف وہی اس کی نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے تو تلق لوگوں تک نہ پہنچاؤ جب تک کہ آپ تک اس کا پورا پہنچ نہ جائے لا ولا مجاہد نے فرمائے اپنے ساتھیوں پہ یہ نہ پڑھیے یہاں تک کہ اس کا معنیٰ آپ کے سامنے واضح ہو جائے یا تاجیل مت کرو بال قرآن کے منکرین پر نضول عذاب کا من قبل این اقضاء الے کا وحیو اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کے طرف وحی اس کی وقل قل فضیلت علم کی اور کہہ دیجئے ربی زدنی ضدنی علماء میرے رب زیادہ کر لے میرے لیے علم نبی علیہ السلام یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے ابن مسعود فرماتے ہیں اذا ادا خرا حاد یقول نبی علیہ السلام جب یہ عائت تلاوت کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اللہ زدنی علما و ایمانا و یقیناََََََََََََ اللہ میرے علم کو ایمان کو اور یقین کو زیادہ کر دے ابو حریرا کی روایت ترمیزی شریف میں ہے نبی علیہ السلام و فرمایا کرتے تھے اللہ عمن فانی بیما علم تنی و اللہ مجھے فائدہ دے دے اس کا جس کا جو علم تو نے مجھے دیا ہے اور سکھا دے مجھے وہ ینگ جو مجھے فائدہ دیتی ہے وزدنی علماً اور میرے لیے میرا علم زیادہ کل حال باللہ من حال اہل النار یہ دعا تھی نبی علیہ السلام کی کسی چیز کی زیادت کی دعا نہیں ہے دنیا کے مالو متا کی علم کی زیادت کی دعا نبی علیہ السلام کو حکم ہے آپ کیجئے کیوں کہ آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا تھا بھول گیا تھا تو بہت بڑا نقصان ان کو بھی ہوا تھا ولقد آہدنا اور یقیناً حکم کیا تھا ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے فنسیا تو وہ بھول گئے ولم نجد له آزما ہم نے نہیں پایا تھا ہم نے اس کے لیے آزمن ایک قسم یا حفظن گنا کی حفاظت ہم نے نہیں پائی تھی یا فی العود الاظمبِ قصدن القط میں ماوی نے مانا کیا اور یہ قسدن للخطیہ یا قاضی یاز شفا میں مانا کرتے ہیں اور زاد المشیر میں ابن جوزی نے بھی ذکر کیا ہے واقعے کے ذکر کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی صفائی آہد نہ آہد سے مراد امر اللہ ہے اللہ کا حکم ہے ایسے نہ ہو کہ بعد آنے والے واقعے میں تم لوگ خطا ہو جاؤ آدم علیہ السلام کو برا بھلا نہ کہو ظالم نہ کہو نہ کہوکل فرشتوں کو ہم نے کہا آدم یقیناً یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا تو نہ نکال دے تم دونوں کو جنت سے فتش اگر اس نکال دیا تم کو فتح آتے بھی دنیا تشقا تو تھک جائے گا دنیا کی تھکان بشی پستڑی والد دنیا الکشف البیان نے یہ مانا کیے کیونکہ مقام نبی کا ہے تو ادب سے معنی کرو ہر جگہ احتیاط احتیاط قدم احتیاط سے رکھو ان کا اللہ تجوافی حا یقیناً تیرے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں بھوک ہوگی اس جنت میں ولا تارا اور نہیں ننگا ہونا ہوگا وہ انا کا اللہ تزموفیہ اور یقیناً پیاسا نہیں ہوگا اس جنت میں ولا اور نہ تجھے گرمی لگے گی فوس و سہ شیطان تو وس ڈال دیا عدم علیہ السلام کو شیطان نے زما حر الباطن کو کہتےش اور زحا حر الظاہر کو کہتے ابن کثیر نے پانچویں جل صفح تین سو بیس پہ ذکر کیا اور جو ذل الباطن کو کہتے باطن کی ذلت آرا ظاہر کی ذلت ننگا ہونا یہ کچھ بھی نہیں نہ باطن کی گرمی ہوگی نہ ظاہر کی گرمی ہوگی نہ باطن کی ذلت ہوگی نہ ظاہر کی ذلت ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا جنت میں ہے ہی نہیں گرمی اور ذلت ہے ہی نہیں وسو سا ڈال دیا آدم علیہ السلام کو شیطان نے اور کہا اے آدم آئے میں تجھے بتا دوں ایک درخت ہمیش گیری کا وہ ملک نہیں ہوگی فاکلا منها تو کھا لیا دونوں نے اس سے ہوا بی بی نے اور آدم علیہ السلام بابا نے فبادت لہما سو تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کو لہما اے لا لری ماں سو ہما ان دونوں کے بدن عورتیں اور شروع ہو گئی ورق الجنہ کے لگاتے تھے ان بدنوں پر جنت کے پتوں میں سے یہ نشانی کے لیے یا جنت کے پتے لگاتے تھے بدن کے اس حصے پر جو عورت نہیں تھی لیکن ان کا ظاہر ہونا ایند کرام الناس معیوب ہے جیسے کمی اتار دے تو سینہ نظر آئے تو اس پہ پتے لگاتے یہ تو عورت نہیں ہے مردوں کے لیے اور یا نشانی کے طور پر جنت کے پتے اپنے بدن سے لگا کے لا رہے تھے وہ آسا آدم اور یہ بہت مشکلات ہے تعارف میں قلابازی نے اس کا اچھا معنی کیا آسا آدم اور اب ہُو آن کی شکل میں آ گناہگار نہیں تھے کبھی کبھی ایک عمل گنا کی شکل ہوتا ہے گنا نہیں ہوتا آسا گنا کی شکل میں آ گئی آیت میں سے ہے گناہ کی صورت اور شکل میں آ آدم علیہ السلام اپنے رب کے فغوا دو پریشان ہو گئے غور رجل ادا فسد عیش ہو تو شکل ایسیان کی تھی جیسے روزہ دار روزے کی حالت میں کچھ کھائے بھول کے تو وہ گنا لگتا ہے گنا لگتا ہے لیکن گناہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس کا بھول کے کچھ کھانا گناہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ روزے کو توڑتا ہے آسا آدم اور ربو فغوا حدیث میں آتا ہے لا اللہ اللہ فلقرانی یہ بات نہیں کہی جائے گی مگر قرآن میں بس قرآن کے بغیر اس کا تذکرہ نہیں یہ بات زبان پہ نہ لاؤ نے فرمایا لا آسن ولا له آدم علیہ السلام کو آسیع اور غاوی نہیں کہا جائے گا تو قاضی ایاز لکھتے ہیں فما مانا تعالی آسا آدم ربو فغوا السین و اتر کو من لفظان لفظ کا وہ معنی مراد نہیں ہے کیونکہ یہ تو بھول کے ہوا تھا جب بھول کے ہوا تھا تو ترک اور مخالفت کا معنی عیسیان اور طویل فہیا مخالفت و ترک اور غوا اے جہلا ان تل کا شجرۃ نو ہی بھول گیا تھا کہ یہ وہ درخت ہے جس سے منع کیا گیا ہے اخ ما ماں طلبا من الخلود مقصد میں خطا ہو گیا یعنی مقصد کو نہیں پہنچا غوا یہ معنی تفسیر ابن عباس میں عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا وہ قول فعل اعلیٰ خلاف العمر ونہی کو کہتے ہیں تفسیر مدارک نے کہا وقد یقون آمدن فیقون ضم جب آمدن ہو تو اسے گنا کہتے وقد یقون بلا آمدن فیقون ذیل تفسیر مدارک صفح نمبر چھہتر بلا ارادہ ہو تو اسے ذلت کہتے ہیں انبیاء کی پھسلنا معصیت مصدر ہے آسا المعصیت و مسدر وقت اللہ کا مجازن قصص القرآن میں پہلی جر صفہ سینتالیس پہ لکھا ہے تو ایشیان کی صورت میں آ گئے آدم علیہ السلام اپنے رب کی فغاوا تو پریشان ہو گئے سمچ تباہ پھر دیکھو سما استفاعات کے لیے ہم نے چنا تھا ان کو چنا تھا اس آدم علیہ السلام کو رب ان کے رب نے تو مہربانی کر دی اس پر وحادہ اور اس کو مضبوط کر دیا اللہ کی بندگی پہ قالہ بے تامنہ جمیان تو اللہ نے فرمایا جاؤ اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب بعدکم لبادنا لبا بعض تمہارے باس کے لیے دشمنوں کے جب گناہ نہیں کیا تھا تو سزا کیوں نہیں سزا نہیں ہے پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا یہ تدبیر ہے تقدیر کے نفاذ کے لیے جیسے ماں بچے کو دودھ سے چھڑاتی ہے اس لیے کہ دوسری نعمتیں کھائے فہماتی انا کمنی ہدم پس جب آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس کسی نے تابے داری کی میری ہدایت کی فلاح دل ولاش خا تو نہ یہ گمراہ ہوگا دنیا میں ولا عشقہ اور نہ یہ بدبخت ہوگا آخرت میں لا ذلو ف دنیا ولا عشقہ فی الاخرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے پھر مشکات نے عبداللہ ابن عباس کا اثر ذکر کیا ہے من تا کتاب اللہ سمتھی جس نے اللہ کی کتاب کو سیکھا اور اس میں جو تھا اس کی تاب داری بھی کی تو ہدا اللہ منظلال دنیا اللہ دنیا میں اسے گمراہی سے بچا دے گا ہدایت دے دے گا وہ اوقا حساب اور اللہ قیامت کے دن اسے برے عذاب سے بچا دے گا لا یزل فی دنیا فلا الاخرہ جب ہدایت کی تابیداری کرے گا وہ منع رضان ذکری جس کسی نے منہ پھیر دیا میرے ذکر سے میری کتاب سے جس پہ میں یاد ہوتا ہوں تو فن زن کا یقیناً اس کے لیے ہوگا گزران دنیا میں تنگ دنیا میں تنگ زن کا اکرم فرماتے کسبن حراما حرام کسب ہوگا اس کے لیے یا زن کا نصب ہی فرماتے آنبن جب یسلب القنات اشبع اللہ سے قناط سلب کر دے گا یہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا مع التسلیم تسلیم والتوکل القنا و توکل دین اور تسلیم اور قناط اور توکل کے ذریعے حیات طیبہ ہوتی ہے وماعل اعراض من الحرس اور اعراض کے ساتھ حرس اور شح اور معیشہ تنزنک وحالہو مظلمت یہ سب کچھ ہے قالنہ صفیعن ابن جبین یسلبو القناہ حتی لا اشبہ فمانع الدین فمانددین التسلیم والقناہ والتوکل فتکون حیاتو طیبت وماعل اعراض من الحرس والشح فما. فائش ہو زن کن مدارک نے ذکر کیا ہے عبداللہ ابن جو رضی اللہ عنہ کا قول ہے اللہ اس سے قناط کو سلب کر دے گا تو دین کے ساتھ تسلیم اور قناعت اور توکل ہو تو اس کی حیات حیات طیبہ ہوگی اور اعراض ہو تو پھر حرس اور شح ہوگا فوائش ہو گا زنکن تو پھر اس کی زندگی تنگ ہوگی وحالو مزلم اچھا یہ معیشہ تنزن کا کیا ہے ہاں یہ عذاب قبر بھی ہے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی تو عذاب قبر بھی ہے جیسے روایت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایاتی اسم اس کی کہ میری روس کے اختیار میں علیہ وسلم و تسون تنت تن قبر میں اس پر ننانوے تنین مسلط کر دیے جائیں گے تم جانتے ہو کہ تنین نین کسے کہتے ہیں تس آتن و تسون حیتن لکل حیتن تس آتروسن سانپ ہوں گے ہر صاحب کے ننانوے سر ہوں گے یکدشون ہو فکون فی جسم يَوْمِ قیامت ترمیزی شریف کی روایت ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو عذاب قبر کے اس بات پہ بھی آئے دلیل ہے جس کسی نے منہ پھیر دیا میرے ذکر سے تو یقیناً اس کے لیے گزران تنگ ہوگا یا معیشہ ہے کا زندگی پریشانی والی ہوگی برزخ میں ابن کثیر پھر یہاں لکھتے جزاء الما ماسیت الون فل عبادہ وزیق و فلمائشہ و تأثر فلزات گنا کی سزا تین طریقوں سے دنیا میں رونما ہوتی ہے ایک <تصفح> عبادات میں وہن اور سستی دوسرا وزیق فی المعیشہ گزران دنیا کے گزران میں تنگی اور تیسرا و تأثرف الزاد زبان کے ذائقے میں تاثر ونہ شروع ہوئی ہے عمل اور جمع کر دیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا تو پھر یہ کہے گئے میرے رب کیوں تو نے اٹھایا مجھے اندھا اور یقیناً تھا, تھا میں دیکھنے والا دنیا میں اللہ فرمائیں گے اسی طرح تو اندھا رہے گا آئی تھی تیرے پاس میری آیت فنسی کہا اے فتر نے اس کو چھوڑ دی تھی اور اسی طرح آج کے دن تو چھوڑ دیا جائے گا میری رحمت سے اور اسی طرح بدلا دیتے ہم اس کو اشرفا جس نے شیر کیا تھا اور ایمان نہیں لایا تھا میں اپنے رب کی آیتوں پہ اور عذاب خیرت کا شد و کا بہت سخت ہے اور باقی رہنے والا اب تخویف دنیا میں افلم لعقولهم آیا بیان نہیں ہوا ان کے لیے کتنے زیادہ حالات کیے تھے ہم نے ان, کے ان, سے ان سے پہلے زمانے والے یہ پھرتے ہیں ان کے گھروں میں ان کے گاؤں اور علاقوں میں ان نفیزہ نکل آیات یقیناً اس میں دلائل ہیں خامخواہ دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے اب کا جواب پھر لولا کلمتن سبقت میں ربی کا اگر نہ ہوتا حکم پہلے گزرا ہوا تیرے رب کی طرف سے مسما اور نیٹا مقرر فص بر مَا یقول یہ تسلی صبر کیجیے اس پر جو یہ کہتے ہیں مقولہ حذف ہے تعمیم کی وجہ سے اور پاکی بیان کیجئے بحمد ربی کا اپنے عرب کے صفات کے ساتھ قبل طلوع شمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور وہ قبل اور اس کے غروب ہونے سے پہلے وَمِنْ عنا اللہ اور رات کے اطراف میں فصب بح پاکی بیان کیجئے اللہ کی وہ اطراف اور دن کے اطراف میں لعلک اللہ کا تردا خام کہ تجھے خوش کر دے اللہ ولا تمدن کا تعانا بھی تزید من دنیا ہے یہ اور مت پھر یہ اپنی آنکھیں اس طرف کہ ہم نے فائدہ دیا ہے اس کے ساتھ ازوا جب میں ہم جوڑوں کو ان میں سے زہرات الحیات دنیا یہ نمائش اور تازگی ہے دنیا کی زندگی کی لینف تینفی تاکہ ہم امتحان تا کرتے ہیں ان کا اس دنیا میں ورث کو ربی کا خیر اور رزق تیرے رب کا بہتر ہے اور باقی ہے حدیث میں آتے ابودار تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا دنیا دارو ملا مال لہو گھر ہے جس کا گھر نہیں ہے آخرت میں اور مال اس کا ہے جو غریب ہے آخرت کے اعتبار سے اور اس دنیا کو جمع کرے گا وہ جس کی عقل نہیں ہے وقال عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ سراج المنیر میں ذکر ہے لاط تخیز دنیا دارن فتح لَهَا فتح تخیذ کو گھر نہ بناؤ یہ دنیا تمہیں اپنا غلام کر دے گی اور عیساء علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا معباراتن فاعبروها ولا تعمروها دنیا معبراتن فاعبروها ولا تعمروها فلا تامروحا دنیا تو ایک باغ ہے بس اس کی تعبیر کرو عبرت کی جا ہے اس میں عبرت حاصل کرو اس کو آباد نہ کرو ابو حریر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتی اللہ نے فرمایا اے ابن آدم تدرع تفرغ لعبادتی تفرغلی عبادتی املن صدر کا اسد فقر کا شغلن اسد فقر تنمیز شریف کی روایت ہے ہاں تو مت پھیری اب اپنی آنکھیں علامہ متانا بھی ہی اس طرف کہ میں نے فائدہ دیا ہے اس کے ذریعے جوڑوں کو ان میں سے زہرت الحیاتی دنیا یہ تازگی اور نمائش ہے دنیا کی زندگی کی تاکہ ہم امتحان کریں ان کا اس میں اور رزق تیرے رب کا بہتر ہے اور باقی ہے عوام اور اعلیٰ کبھی صلاح حکم کیجئے اپنے آل کو نماز کا وسطی برا خود بھی مضبوط رہیے اس پر لانا سلو کر اسکن ہم نہیں مانگتے آپ سے رزق کا مانا مضبوط وسطبیر زیادت حروف کی دلالت کرتی ہے مانا کی زیادت پر لانا سلو کر ہم رزق دیتے ہیں آپ کو ولا اور بہتر انجام متلطوا والوں کے لیے زجر زجر انکار اور رسالت اور کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس ایک موجز اپنے رب کی طرف سے تو جواب اولمتا تیم بئی فی تم معافی نہیں آئی ہے ان کے پاس دلائل وہ جو پہلی والے صحیفوں میں تھی ولّا لکھنؤ حکمت ارسال رسول کی ہے اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو بھی عذاب کے ساتھ من قبلی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یا منقبلی قرآن سے پہلے لقالو تو خام خائی کہتے ربانا رسولا۔ اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسول کو فنت طبی کا تو ہم تابے داری کر دیتے تیری آیتوں کی من قبل نظلہ و نقشہ اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جاتے اور رسوا ہو جاتے آپ بھیج دیتے نبی ہماری ذلت اور رسوائی سے پہلے ہم نبی کی تابے داری کے ذریعے ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچا دیتے کلکل متربی سن یہ تخلیف قربی کہہ دیجیے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے فتربسو تو تم بھی انتظار کرو فصط علم اصحاب سراتِسوی ومان احتدا جلدی ہے کہ جان لوگے تم کہ کون تھا کون تھے اصحاب سراتِسوی سیدھی راہ والے اور کون تھے ہدایت پانے والے ومان احتدا تو صورت میں تشریف تبلیغ بواقيات موسى قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم قونا في رضاك وخز الخير بنا سيتنا وجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه واصحابه اجمعين رحمات الله